کر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پرچم کم ہم اسلام کا اردو دن دنیا میں لہرائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد Ahamadiyyat Zindaba Ahamadiyyat Zindaba Ahamadiyyat Zindaba Ahamadiyyat Zindaba Ahamadiyyat Zindaba You are listening to Radio Ahmadiyya, the real voice of Islam. Ahamadiyyat Zindaba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 شکر خدا کا ہر دل میں ہے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد پر تم ہم اسلام کا اردم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچادہ قدم بڑھاتے جائیں گے احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باللہ من الشیطان جی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 ودا اور, اور بینا ایک جیسے نہیں ہوتے وبل اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی وب ول اور نہ سایا اور نہ آل ام مب مسم سل اسی طرح زندے اور مردے بھی برابر نہیں ہوتے یقیناً اللہ جسے چاہتا ہے سناتا ہے اور جو قبروں میں پڑے ہیں ہر گز نہیں سنا سکتا ان انت تو, تو محض ایک ڈرانے والا ہے ابصل کبھی بشیر نظیر ندی یقیناً ہم نے تجھے حق کے ساتھ بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے اور کوئی امت نہیں مگر ضرور اس میں کوئی ڈرانے والا گزرا ہے ए शाहे मक्की उमदनी सैदुलबरा ए शाहे मक्की उमदनी सैदुलबरा तुझसा मुझे अजीज नहीं कोई दूसरा تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا تیرا غلام در ہوں تیرا ہی اسیر عشق تیرا غلام در ہوں تیرا ہی اسیر عشق تُو میرا بھی حبیب ہے میں بوبک بریا ایشا ہے م کیدنی سید البرا تیرے جلوں میں ہی میرا اٹھتا ہے ہر قدم چلتا ہوں خاک کو تیری چومتا ہوا تو میرے دل کا نور ہے اے جان آر تو میرے دل کا نور ہے اے جانِ آر रोशन तुझी से आंख है ए नरे उदा ए शाह है मी उमदनी सैदुलबरा ए शाह है मकी उमदनी सैयद उलबरा ہے جان و جسم سو تری گلیوں پہ ہے نسار اولاد ہے سب تیرے قدموں پہ ہے فدا تو وہ کیا میرے دل سے جگر تک اتر گیا میں بوکیہ میں रा कोई नहीं है तेरे ए मेरे वाल मोस्फा ए सैयदुल बरा ए मेरे वाल मोस्फा ए सैयदुल बरा ऐ काश हमें समझते ना जालिम जुदा जुदा ऐ शाह है मियुमदन सयदुलरा शाह है म केयुमदनी सैयदुलरा تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا ایشا ہے مکی عمدنی سید رب جلیل کی تیرا دل جل بگا ہے سینہ تیرا جمالی کا مستقر قبلا بھی تو ہے قبل نماں بھی تیرا وجود شان خدا ہے تیری ادا عوض باللہ الحمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین کرام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مکرم نذیر اور اظہر احمد صاحب کنٹرولز پہ آج کا پروگرام ریڈیو احمدیہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں یہ پروگرام ہر اتوار کی شب آٹھ سے دس بجے ایف ایم ون پوائنٹ سیون اور پھر دس سے بارہ بجے ایم فائیو تھرٹی اور اسی طرح ہفتے کی شب رات نو سے گیارہ بجے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے سامین آج سال 2018 کا اتوار کا یہ پہلا پروگرام ہے اس حوالے سے اپنے تمام سامعین کو پورے ریڈیو ایم دیا کی ٹیم کی طرف سے نیا سال مبارک کا تحفہ پیش کرتا ہوں اور یہاں ایک پیش کی معذرت کہ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ موسم کے اثر کے تحت کسی کا گلا خراب ہے کسی کا بخار ہے کوئی زکام ہے تو اس لیے آج ہماری آواز اور اسی طرح ہماری کردگی بھی ممکن ہے اس میں آر پہ نہ ہو جس کے آپ عادی ہیں اس لیے پیش کیے آپ سے معذرت ہمارا پروگرام جو سا, مہینے کا پہلا پروگرام ہوتا ہے وہ سیرت آضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہوتا ہے اور آج بھی یہی اسی تسلسل میں یہ پروگرام ہم پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں دو ہمارے معزز مہمان تشریف فرما ہے پہلے ہمارے ساتھ دونوں جو نوجوان ہیں انہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی یہاں پہ کینیڈا میں رہتے ہوئے اور ایک نوجوان عمر میں اور پھر جامعہ ایم دیا کینیڈا کے دونوں فارغ تحصیل ہیں پہلے جو ہمارے مہمان ہیں انہوں نے جامعہ کے دوران جو سات یا آٹھ سال کا ان کا دورانیہ تھا وہ سارا عرصہ ہمارے ساتھ ریڈیو ایم دیا پہ بطور ایک رضاکار کار کے کام کیا میں میرا اشارہ امتیاز احمد سراء صاحب کی طرف ہے امتیاز صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسی طرح آپ نے سامعین کی خدمت دے بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ امتیاز احمد سراء صاحب کی تقرری مسجد بیت الاسلام ٹرانٹو کے علاقے میں ہے جہاں یہ مشنری کے بطور مشنری کے خدمات انجام دیتے ہیں اور آج ہمارے دوسرے مہمان جو ہیں زاہد عابد صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنی زندگی وقف کی اور جامعہ احمدیہ کینیڈا کے فارغ التحصیل ہیں اور اپیل ریجن میں بریمٹن کی جو ہماری جماعت ہے اس سارے کے جو ضروریات ہیں اس میں بطور مشنری کے خدمات انجام دیتے ہیں عابد صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم و اللہ و برکاتہ وعلیکم <تصفح> وبرکاتہ ہمارا پروگرام جیسے میں نے ارز کیا سیرت عذر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے اور اس حوالے سے ہم اس پروگرام میں حیاتِ پاک کے وہ پہلو لے کے آتے ہیں یا اس طریق پر تعارف آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا مقصد ہمارے اپنے ان غیر مسلم سامعین کے سامنے اسلام کی صحیح حقیقت بیان کرنا اور اسی طرح سیرت طیبہ کے ان پہلوؤں کو آپ کے سامنے لانا جس کے بارے میں ذرائع ابلاغ میں آپ مختلف باتیں سنتے رہتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ جس میں آج صم کی سیرت پر آ... آ... ایسے حملے کیے جاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا تو ایسے سامعین کے لیے ہم خصوصی طور پر یہ پروگرام پیش کرتے ہیں اور دوسرے ہمارے جو مسلمان سامین ہیں ان کے لیے عمومی طور پر کہ آن رس رسلم کی سیرت کے حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ اس پروگرام میں لے کے تشریف لائیں اسی طرح آپ کے سامنے ان باتوں کا بھی ذکر ہوتا ہے جن کا تعلق آج کے حالات کے حوالے سے ہمیں جس میں ضرورت پڑتی ہے کہ آن زر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حالات میں کیا کیا چاہے وہ جنگ کے حالات ہیں چاہے وہ دہشت گردی کے حالات ہیں چاہے وہ امن سلامتی قائم کرنے کے لیے ان کی کوششیں ہیں ان سب کا بھی ذکر ہوتا ہے تو جو ہمارا نو سے گیارہ بجے کا دورانیہ تھا اس میں آپ نے خطبہ جمعہ سنا اور پھر اس کے بعد ہمارا جو آپ سے گفتگو کا سلسلہ تھا وہ شروع ہوا اس میں جو گفتگو ہوئی اس سب کو دہرانا تو ممکن نہیں لیکن میں امتیاز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جو افتتاحی کلمات ہیں ان میں اگر پچھلے پروگرام کا خلاصہ پیش کر دیں اور پھر جو ہمارے سامعین ہولڈ پہ ہیں ان کی ہم کال لیں گے بلکہ اگر آپ اجازت دیں چونکہ بعض سامعین ہمارے پچھلے پروگرام سے ہیں تو افتتاحی کلمات سے پہلے ہم ان کا شکریہ کے ساتھ یہ سوالات لیتے ہیں اور پھر واپس افتتاحی کلمات کی طرف آتے ہیں پہلے کیلگری سے بلال صاحب ہیں ہولڈ پہ بلال صاحب السلام علیکم جی بلال صاحب السلام علیکم آپ کیجیے آپ کیجیے جی وعلیکم جی, جی آپ کی پچھلے پروگرام میں ساری باتیں سنی میں نے جی تو آپ نے خاتم النبی کے بارے میں جتنا لیکچر دیا تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ اگر مہر لگانے والے نبی تھے تو سب سے زیادہ حقدار سابہ کرام تھے یہ موہر ان پہ کیوں ہی کام کر گئی اور دوسرا آپ کہتے ہیں کہ شرعی نبی نہیں ہے تو آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرے اوپر بارش کے قطروں اور سمندر کی جھاگ کے برابر اللہ نے وہی کی تو وہی شریعت نہیں ہوتی تو کیا ہوتی ہے اور ہم مسلمان اپنی طرف سے قائل نہیں ہیں ہمیں اللہ کے قرآن اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ وسلم بات بتائی ہے کہ صلی اللہ علیہ السلام آئیں گے اور اسی بنیاد پر انہوں نے بتایا قرآن نے اور اللہ کے نبی نے کیونکہ قرآن میں ہر چیز موجود ہے جھوٹ نہیں موجود ہے تو اسی بیس پر مسلم قذاب سے لے کے قیامت تک آنے والے جتنے بھی جو جھوٹے نبی نبوت کا دعویٰ اسی بیس پہ تو کریں گے حالانکہ مسلمانوں کو کیا پتا اگر نبوت ختم ہو گئی قرآن پڑھ لیا ہم نے تو بات ختم ہو جاتی ہے. اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے تو ہم مسلمان کبھی بھی کسی بھی کسی کو بھی ہم روکتے ہی نہ اس لیے ہم سارا فرمان رسول اللہ، کلگری سے بلال صاحب اسلام علیکم <تصفح> جی بلال صاحب السلام علیکم <تصفح> آپ ہر پہ بات کیجیے جی آپ آ رہی جی بسم اللہ جی میں آپ کا ریگولر لگتا ہے اس طرح کی لاسٹائم سے جو پورا اسلام کا جو ایسے پیش کی جا رہا ہے کہ ختم نبوت کا قیدا جو ہے نا پورا اسلام اس پہ ہی صرف کھڑا ہوا ہے اور جماعت عہندیہ جو ہے نا یہ بالکل ہی ٹوٹلی ڈفرنٹ پیتھ پہ چل رہی ہے تو میں نے پوچھا یہ کہ جو میں نے تھوڑا بہت اسٹڈی کیا ہے اس میں مجھے کوئی چیز نہ قرآن میں یا حدیث میں ایسی نہیں ملتی کہ عقیدہ ختم نبوت جو ہے وہ بیسز ہے پورے اسلام کی نہ تو بلیف جو ہے سکھ میں اس میں کہیں ختم نبوت کو ماننا جو ہے وہ ایسے ہے جس کے اس کے بغیر اس انسان مسلمان نہیں ہو سکتا نہ جو ہے پلر آف اسلام میں کہیں نظر آتا ہے مجھے تو اکارڈنگ ٹو قرآن اور حدیثہ اس کی کیا حیثیت ہے اور وہ نبی کہ, کہ کوئی نہیں آ سکتا مسلمان ہونے کے لیے کیا اس عقیدے کا ہونا لازمی ہے کہ آپ کو to جو اکارڈنگ ٹو جو ٹپکلی مسلمان اس کو مانتے ہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ بلال صاحب آپ کا آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اپنا سوال پیش کیا ہمارے کچھ ساتھی ہولڈ پہ ہیں لیکن ان کے کال ہم بعد میں لیں گے ان دو دوستوں کی امین صاحب اور بلال صاحب کے لیے کیونکہ یہ پچھلے پروگرام سے ہمارے ہولڈ پہ تھے شکریہ ان دونوں دوستوں کا کہ انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی اور یا ہولڈ پہ رہ یا دوبارہ کال کر لی جی امتیاز صاحب اب افتتاحی کلمات آپ کے پچھلے پروگرام کے حوالے سے جی بسم اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسل علیہ محمد ان علی محمد وبارک وسلم سلم كا حميد نجيب اے شاہ مکی و مدنی سید الورا تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا تیرا غلام در ہوں تیرا ہی عصير عشق تو میرا بھی حبیب ہے محبوب کبریا اے میرے وال مصطفىٰ اے سید الورا اے کاش ہمیں سمجھتے نہ ظالم جدا جدا مقرر صاحب جیسے آپ نے عرض کیا کہ پورے پروگرام کا خلاصہ بیان, بیان کرنا تو یا پورے جو مین موٹی موٹی باتیں تھیں وہ تو مشکل ہو جائے گا اقتصار کے ساتھ میں عرض کر دوں کہ یہ چو پروگرام چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کے حوالے سے ہے اور خاکسار اور زاہد عابد صاحب ہم مل کر ایک پروگرام کرتے ہیں اور گزشتہ چند پروگرام سے جو عنوان ہے پروگرام کا وہ جہاد ہے اس کی تعلیم کے بارے میں کیا اسلام کی تعلیم تھی اور ہے اور جماعت احمدیہ کس طرح جہاد کر رہی ہے اور جو غلط عقیدہ مسلمانوں میں پھیل چکا ہے جہاد کے بارے میں اس کی بارے میں جماعت احمدیہ کا کیا موقف ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بارے میں وہ آپ کے سامنے رکھا تو ہم نے کہا کہ چونکہ یہ سیرت کا پروگرام ہے تو کیوں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو آپ کو جب جہاد کرنا پڑا مجبوراً مذہبی آزادی کو کہ عام کے لیے یا دفاعی جنگ جب کرنی پڑی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کس طرح کیا کیا, کیا نسائ فرمائی کیا کیا تعلیمات مسلمانوں کو دیں کہ یہ جہاد کی تعلیم ہے تو یہ ہم نے اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کیا اور اس میں موٹی موٹی باتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور حد سے تجاوز نہ کرو اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں سے جہاد کرو جنہوں نے پہلے تم پر تم پر حملہ کیا تو یہاں پہ واضح تو واضح ہو کہ دفاعی جنگ کا ذکر ہے پھر فرمایا کہ لوگوں کو کے ساتھ سلحوں ان کو صلحوں سے پیش آؤ آو اور ان کو ان پر حد سے تجاوز نہ کرو تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار ایسے احکامات مسلمانوں کو دیے کہ کس طرح جہاد کرنا ہے اور جو جہاد کے طریق اور اسلوب بیان فرمائے وہ آپ کے سامنے خدمت آپ کی خدمت میں پیش کیے اور ان میں نبی کریم صلی اللہ و وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی کسی جنگی مہم پہ کسی کو بھیجتے تھے امیر کو تو اس کو کہتے تھے کہ وہاں پہ جا کر پہلے ان کو اسلام کی دعوت دو اور ان کو سلو کی سلو کی طرف بلاؤ اگر وہ سلو کریں تو ان کے ساتھ جنگ نہ کرو اگر مجبوراً جنگ کرنی پڑے تو کسی بوڑھے بچے کا قتل نہ کرو عورتوں کا قتل نہ کرو کسی مذہبی رہنما کا قتل نہ کرو کسی عبادت خانے کو نہ تباہ کرو اور یہ ساری تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں اور پھر فرمایا کہ رات کے وقت نہ کسی قوم پر حملہ کرو یا دشمنوں پر حملہ کرو اور یہ یہ کیسی خوبصورت تعلیم ہے تو یہ سب احکامات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ و نے پیش کیے اور اس میں پھر ہمیں سوالات کا سلسلہ شروع ہو گیا بہت سارے سوالات ہوئے ہمارے جو اکسامے ہیں جنہوں نے ابھی کال کر کے فون سوال کیا ہے خاتم النبیین کے بارے میں ایک عجیب انہوں نے پینترا بدلا ہے پہلے جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں باتیں کی ہیں اور قرآن کریم سے آپ کی تعلیمات بیان کی ہیں اور غیر مسلمانوں کے جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں مستشرقین ہیں ان کے حوالہ جات ان کے سامنے پیش کیے اور اور اس میں بتایا کہ کس طرح کھل کر اسلام کی جو برتری ہے دنیا پر ثابت ہوتی ہے کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق ابھر کر سامنے آتے ہیں تو انہوں نے کال کر کے یہ کہا کہ آپ اسلام کی دھجیاں بکھی رہے ہیں تو زائد صاحب نے بڑا زبردست اس کا جواب دیا ہے تو میں نے بھی یہ عرض کیا کہ سمجھ نہیں لگتی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ کو باتیں بتا رہے ہیں اور کس طرح مستشرقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جنہوں نے ساری عمر اس بات پر لگا دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف باتیں لکھیں لیکن انہوں نے بھی آزل صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی زبردست باتیں لکھیں تو اور ہمارے یہ اس بات پر مصر تھے کہ ہم اسلام کی دھجیاں بکھھیرے ہیں نواز اللہ بن ظالق ہم تو اسلام کا پرچار دنیا بھر میں کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو سب سے تیز ترین فرقہ ہے پوری دنیا میں پھیلنے والا وہ جماعت احمدیہ مسلمہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور یہ ہم اسلام کی دھجیاں بکھیر کے نہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ کر کے کر, کے کر کے کر رہے ہیں اور یہ محض امتیاز اللہ تعالیٰ نے جماعت احمدیہ کو دیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے تبلیغی جہاد بھی کر رہے ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے ہم مالی جہاد بھی کر رہے ہیں اور یہ خوبصورت تعلیم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے آپ کو کو اصلاح کرنا اپنے شیط, جو اندر شیطان ہے اس کے ساتھ لڑنا اور ایک اچھا انسان بڑھنا یہ سب سے بڑا جہاد ہے قرآن کریم کی تعلیم کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے فلسِ جماعت احمدیہ کر رہی ہے اور جو دوست ہمارے ہیں سننے والے وہ جنہوں نے ہم پر یہ الزام لگایا کہ ہم اسلام کی نوزب اللہ دھجیاں بکھیرے ہیں تو اس طرح اسلام کی دھجیاں بخیر کے فاسٹس گروئنگ مسلم سیکٹ نہیں بنا جاتا بلکہ اسلام کی خوبصورتی بیان کر کے یہ فاسٹس گروئنگ مسلم سیکٹ بنا جاتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ مسلمہ کو یہ اعزاز حاصل ہے تو اس ضمن میں پھر خاتم النبیین کے بارے میں ایک سوال ہوا تھا اس کے بارے میں ہم نے عرض کیا ایک سوال تھا اس کا جواب دیا اور اب ہمارے جو اسامے ہیں انہوں نے اسی کے بارے میں بجائے کہ دوسری پہلی بات پر کامنٹ کرتے وہ دوسری با اسی بات دوسری بات پر اب کامنٹ کر دیا کیونکہ اس سے صرف صاف واضح ہوتا ہے کہ صرف مقصد یہ ہے کہ کیڑے نکالے جائیں اور اعتراض کیے جائیں اور بس ایک چکر میں لگایا جائے کہ جہاں پہ کہیں ہم جو اسلام کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں اس سے ہٹ کر یہ کوئی اور بات کریں تو یہ مقصد ہمارا یہ نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ دنیا تک اسلام کی خوبیاں بیان کی جائیں اور وہ شعر جو میں نے آخر میں پڑھا ہے کہ وہ کہ اے کاش ہمیں سمجھتے نا ظالم جدا جدا بس یہی اس بات کا افسوس ہوتا ہے تو ظاہر صاحب آپ کچھ ایک اقتباس پیش کر دیں حضرت مسیح مدرسۃ السلام کا خاتم النبی جی کے بارے <coughs> میں <coughs> کیونکہ خاتم النبی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عرفان جو ہے حضر مسیحم السلام کے علاوہ شاید ہی کسی کو ہوا ہو جی جو آپ کی یہ خاطم ہونے کا عرفان ہے جو یہ مقام ہے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تحریف فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس نے اپنی ذات سے اپنی صفات سے اپنے افعال سے اپنے اعمال سے اور اپنے روحانی اور پاک قوا کے پرزور دریا سے کمال تام کا نمونہ علماً و عملن و صدقاً و صباتن دکھلایا اور انسان کامل کہلایا وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا جس سے روحانی باس اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرا ہوا اس کے آنے سے زندہ ہو گیا وہ مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء امام الصفیہ خاتم المرسلین فخر النبیین جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اے پیارے خدا اس پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائی دنیا سے تو نے کسی پر نہ بھیجا ہو اگر یہ عظیم الشان نبی دنیا میں نہ آتا تو پھر جس قدر چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں آئے جیسا کہ یونس اور ایوب اور مسیح بن مریم اور ملاقی اور یاہیہ اور ذکریہ وغیرہ وغیرہ ان کی سچائی پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں تھی اگر کہ سب مقرر اور وجیح اور خواہ کے پیارے تھے یہ اسی نبی کا احسان ہے کہ یہ لوگ بھی دنیا میں سچے سمجھے گئے اللّہ وسلم و بارک علیہ وآلہ علیہ و صحابی اجمعین تو یہ وہ ایک مختصر جیسے تحریر ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصاف کا ذکر کیا گیا جس وجہ سے آپ خاطم النبی ٹھہرائے ٹھہرائے گیا قرآن کریم میں اب ہم بات کر رہے تھے سوال جو آیا تھا خاتم النبی جن کے حوالے سے کہ ہم کیوں نہیں مانتے اور چوہتر کی اسمبلی میں کیوں ہم نے اپنے موقف کا عقیدے کا دفاع نہ کیا اور کیوں نہ ثابت کر رہا بات یہ ہے کہ اگر پوچھا جائے کہ یہ جی مسلمان ہوتا کون ہے تو عام مسلمان کو اس پر بھی اتفاق نہیں ہے <laughs> جی ہی مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن کیا ہے جی کیونکہ مسلمانوں میں ایسے فرقے موجود ہیں جو دوسرے مسلمان کے لانے والوں کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے صحیح. یہ صرف فیملیوں کی بات نہیں ہو رہی آپس میں ایسے فرقے ہیں جو کہتے ہیں جی فلان کافر ہے فلان کافر ہے فرفل کافر, کافر ہے لیکن اس کے برعکس جب آ حضور صلی, اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا بیان فرمایا کہ کیا مسلمان ہوتا کون ہے تو آپ نے فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہے جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کرتا ہے جو ہمارا زبیہ کھاتا ہے وہ مسلمان ہے مسلمان ہے بالکل یہ ڈیفینیشن آپ نے بیان کی آپ سے پوچھا گیا کہ جی آ, مدینہ کی جو سینسس ہوتا ہے جی وہ ہو رہا تھا مردم شماری جی تو بندے نے پوچھا کہ میں کیسے لکھوں کہ مسلمان کون ہے تو آپ سے اصل میں فرمایا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے اس کو مسلمان لکھو جی جی اس حد تک اس کے اندر فلیکسیبلٹی ہے کہ جو کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہے یعنی کوئی آپ کو کسی حکومت کی مہر کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو سرکاری مسلمان قرار دے جی بالکل یعنی کہ ہمیں پاکستان گورنمنٹ چاہے جو مرضی سمجھتی رہے اس کے قانون کے ہمارے سامنے کوئی حیثیت نہیں کیونکہ قانون مذہب کے اندر خوا کی طرف سے آتا ہے بالکل اور جو اس کے رسول صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیا ہے وہی اصل حکم ہے تو اب دیکھیں کہ حضرت مر طاہر احمد رحم اللہ نے جو ہے اس یہی سوال جب حضور ہجرت کر کے لندن تشریف لائے ہیں چوراسی میں جی تو بی بی سی نے انٹرویو کیا ٹھیک انہوں نے کہا کہ جی آپ کو آپ کی اسمبلی نے غیر مسلمان قرار دیا کیوں نہیں مان لیتے کیوں تسلیم نہیں کر لیتے جی تو, تو آپ نے کہا کہ یہ مثال تو وہ یہ وہ بات ہے جیسے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کہے کہ تم کتے ہو تم کیوں نہیں مانتے نہ صرف مانو بلکہ کتے والی حرکتیں شروع کر دو یعنی کہ زبردستی کسی کو یہ بات منوائی جائے بھائی ہمارا قیدا ہے کہ ہم جو مانتے ہیں یہ عین قرآن کریم کی تعلیم اور سنت کے مطابق ہے ہمیں کسی حکومت کی اجازت کی ضرورت نہیں کہ ہم اپنا آپ کو مسلمان کہیں ہمیں ان کا سرٹیفکیٹ درکار نہیں اگر قرآن ہمارے ساتھ ہے سنت ہمارے ساتھ ہے تو ہم مسلمان ہیں جی بالکل جزاک اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم امتیاز احمد سرا صاحب اور اسی طرح زائد عابد صاحب تشریف فرما ہے آج کا ہمارا موضوع سیرت پاک آضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے آپ کو دعوت کے اپنے سوال کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں فور ون سکس فور ون زیرو سکس فائیو ٹو ٹو فور کے علاقے سے باہر سامعین کی سہولت کے لیے 18554106522, 18554106522. جو ہمارے سامنے ان ٹرانٹو کے علاقے سے باہر ہیں ان کی سہولت کے لیے پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر ون ایٹ فائیو فائیو فور ون ای میل کے ذریعے اگر آپ اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ کیو اے یعنی کوشچن آنسر یعنی and at پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں آپ تک پہنچ رہی تو آپ ہمارا پروگرام وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے پہ جا کے سن سکتے ہیں وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے اور سامعین اگر آپ کو لگے کہ آج پروگرام کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی تو پریشان نہ ہو آج ہم میں سے اکثر کی طبیعت ناساز ہے کوئی گلا خراب کوئی ناک بند تو اس لیے اس وجہ سے آپ کو وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے پہ جانے کی ضرورت نہیں لیکن ہمارے پروگرام میں آپ یہ پروگرام وہاں پہ سن سکتے ہیں وقفے سے قبل ایک سوال رہ گیا تھا اس سوال سے ہم آ... یہ سوالات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں پہلا سوال جی وعلیکم السلام شکر ہے جی جی بسم اللہ معذرت آج کال بہت زیادہ کم لی جاتی ہیں اور پہلی کال کے بعد کیونکہ وہ سوال کمایا جاتا ہے نہیں میں نے تو دوسری کال لے لیجیے گا میں آن ایئر کہہ رہا ہوں اگر جب میں کال کروں اپنے جواب کیا آئے گا جی جی آپ کی پندرہ منٹ ہولڈ کرا کے آپ لوگوں نے میرے ضائع کریں تو میرا سمپل سوال یہ ہے کہ بھائی نے میرے ذکر کیا ابھی کہ جہاں ظلم ہو وہاں پہ جہاد ہے اچھا ظلم کی جو ہمارے یہ مقرر ہیں یہ کہیں نہ کہیں جاب کرتے ہوں گے میں ان کے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہوں ٹھیک ہے ان کو صرف نماز روزی کی اجازت دے دوں پوری انکم پہ قبضہ کر کے بیٹھ گیا ہوں اور دو وقت ان کو تھوڑی تھوڑی روٹی دے دوں اور ان کے گھر کا کنٹرول میں سنبھال دوں تو یہ ظلم میں نہیں آتا برٹشر تو قابض ہوئے تھے برٹشر تو قابض ہوئے تھے آپ کو نماز روزی کی اجازت دی آپ اسی پہ ایپ ہی ہیں قابض ہو کے آپ پہ بیٹھ گئے آپ کی اکانومی تباہ وڑا ہر چیز اپنے ہاتھ میں لے لی اور پلس دنیا جانتی ہے آپ بھی جانتی ہے کہ مرزا صاحب کو وظیفہ دے کے انہوں نے بولا چلو اس کام پہ لگاؤ اٹھارہ سو ستاون کے بعد جو انہوں نے مسلمانوں نے جنگ آزادی کی تھی کہ دوبارہ نہ کریں انہوں نے ایک عقیدہ پھیلاؤ جہاد کا کہ نہ ہونے کا نہ ہونے کا عقیدہ پھیلاؤ تو کیا وہ ظلم نہیں تھا؟ اس وقت جہاد ضرور نہیں تھا کیا بس مجھے یہ سوال کا جواب دیجیے جی شکریہ کامران صاحب آپ کا اور یہاں ایک وضاحت کر دوں کہ میں جب بھی کوئی کال ہولڈ پہ کرتا ہوں تو اس سے پہلے اس کی کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ ہم کیوں کال ہولڈ پہ کر رہے ہیں آپ نے اگر پروگرام نہیں سنا اور آ کے اس طرح اعتراض کیا تو یہ زیادتی ہے آپ کی آپ پروگرام سن رہے ہیں آپ خود کہتے ہیں کہ میں پروگرام سن رہا ہوں اور اس کے باوجود آپ آ کے ایسے کلمات کہتے ہیں جو کہ نہ تو صحیح ہیں نہ ان کی ضرورت ہے بہرحال آپ اپنے جو آپ کا نقطہ نظر ہے وہ آپ بیان کرنے کا حق رکھتے ہیں لیکن ہمارے ٹائم پہ نہیں تو آئندہ اگر آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں تو برائے کرم اس سے پہلے کے جو سوالات ہیں یا اس کی جو گفتگو ہے اس کو سن کے آئیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر آپ کا ہولڈ پہ رکھا جا رہا ہے تو اس وجہ سے نہیں کہ آپ کی سوال کی وجہ سے ہولڈ پہ رکھا جا رہا ہے بلکہ اس لیے کہ ہم باقی جو سوالات ہیں جس ترتیب سے آ رہے ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور پہلے سے میں نے عرض کر دیا ہے کہ اگر وقت کی رعایت ہوئی تو ہم نیا سوال لیں گے ورنہ آپ کا سوال ہم ہولڈ پہ رکھیں گے تو امید ہے آپ آئندہ ہمارا اس میں تعاون کریں گے آپ کا سوال نوٹ کر لیا ہے اس کو ان وقت پہ آنے پہ لیں گے اعجاز صاحب برامپٹن سے ہیں ان کی کال لیتے ہیں اجاز صاحب السلام علیکم جی اعجاز صاحب السلام وعلیکم السلام جی آپ کیجیے اچھا جی سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا جی آپ اپنے سسٹم کو نہ کوئی سن سکتا ہے آپ کے اسٹوڈیو میں کیا ہو رہا ہے اور کیا بات چیت جی ٹھیک ہے بہت اچھا آپ نے توجہ دلا دی اس کو ہم نوٹ کر لیا جی بہت شکریہ دوسری چیز جو ہے وہ ابھی یہ بات کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے پاکستان کی اسمبلی نے جو کافر قرار دی لیکن جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جس وقت آپ کا یہ سسٹم شروع ہوا تھا سب سے پہلے آپ ہی لوگوں نے جو ہے باقی جتنے مسلمان تھے ان کو غیر مسلم قرار دیا کہ جی کہ جو, جو حضرت صاحب پہ جو بلیو کرتا ہے وہ تو کیا احمدی اور جو اس پر بلیو نہیں کرتا وہ جو ہے کافر ہے اور غیر احمد نہیں تو یہ تو سسٹم آپ کے اس وقت سے شروع ہے اب دوسری بات جو میں وہی ہے یہ عبدالغفار جمبا صاحب جو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے اوپر بھی وہی آتی ہے اور وہی فرشتہ کیا نام ہے اس کا ٹیچی ٹیچی جو مرزا صاحب سے آتا تھا وہی فرشتہ ان کے اوپر بھی آتا ہے اور ان سے بات جو وہی کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ان تمام باتوں پہ یقین کرتا ہوں جو مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں تصنیف کی ہیں اب یہ صاحب بھی وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی مطابق وہ ایک نبی بن چکے ہیں جاسا مختصر کیجیے وقت آپ کا ختم ہو گیا میں آپ کو یہ جو آپ کے نئے نبی آئے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا سوال جی ٹھیک ہے بہت شکریہ جی اب اس وقت ہمارے پاس چار سوال ہیں اور پھر معذرت کے ساتھ میں اس وقت اعلان کروں کہ اب ہم مزید کوئی سوال نہیں لیں گے جب تک یہ چار سوال مکمل نہیں ہو جاتے اگر آپ اس دوران فون کریں آپ کا یہ حق ہے کہ آپ ہولڈ کریں اسی ترتیب سے ہم آپ کا فون لیں گے اور اگر آپ دوبارہ کال کریں تو بھی آپ کی مرضی امید ہے ہمارے جو ساتھی جنہوں نے گلا کیا تھا کہ ان کے کال ان کا نام دیکھ کے روک دی جاتی ہے انہوں نے یہ میرا میری درخواست یا نوٹ کر لی ہوگی وقفے سے قبل ایک سوال رہ گیا تھا جو جلیل صاحب نے ٹرونٹو سے پوچھا تھا اور خلاصہ اس سوال کا یہ تھا کہ کشمیر کے جو مسلمان ہیں ان کے حوالے سے آپ کی جماعت احمدیہ کیا کر رہی ہے تو وہ جو سوال ہے وہ میں پیش کروں گا زاہد عابد صاحب کو جی زاہد عابد صاحب جی یہ سوال کیا گیا کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ جی لو فار آل ہیٹڈ فور نن تو ویسے تو لو فور آل ہیٹڈ فور نن کا مقصد تو یہ ہے کہ جی سب سے محبت ہونی چاہیے اور نفرت کسی سے نہیں یعنی کسی شخص کی ذات سے نہیں اس کے عمال سے نفرت کی جا سکتی ہے اگر وہ کوئی برے عمال کرتا ہے تو ان عمال سے ہم نفرت کر سکتے ہیں لیکن ان عمال کی ایسے کسی سے ذاتی دشمنی نہیں رکھنی چاہیے بغض و نعاد نہیں رکھنا چاہیے اس کی یہ اصل جو ہے روح ہے اس کا براہ راست تو بہرحال کشمیری مسلمانوں سے نہیں ہے ان کے لیے ہماری محبت ہے جہاں کہیں پہ بھی مسلمان جو ہے وہ اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ہماری ان سب کے ساتھ محبت ہے یہ سوال تو روہنگیا مسلمانوں کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آپ کو ان سے محبت نہیں ہے ان کے لیے کچھ نہیں کر رہے یا جو یمن میں یا کہیں اور پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں کیا ان کے لیے آپ کے کوئی جذبات نہیں ہے ادھر لو فور آل ہیٹڈ فور نین کا نعرہ نہیں ہے تو بہرحال کیونکہ کشمیری مسلمانوں کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے تو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ پہلی بات ہمارے جو دوسرے خلیفہ ہیں حضمس معود رضیطان ہو حضرال الدین محمود احمد انہوں نے جب یہ معاملے شروع ہوئے انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ آپس میں سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ یکجہتی ہو آپس میں اتفاقات اور محبت اور بھائی چارہ جو ہے وہ بڑھایا جائے وہ جو ہے آپس میں بھائی چارہ جو ہے وہ بڑھایا جائے اور ایک دوسرے کو یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی فلاں کافر یا فلاں کافر اس سے بعض آیا جائے مسلمان مسلمان ہے دوسری بات یہ کہ انیس سو میں جو آل انڈیا کشمیر کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی اس کے جو پریزڈنٹ تھے وہ جماعت احمدیہ کے ہی دوسرے خلیفہ تھے اور جب وہ اس عہدے پر تھے انہوں نے تمام اپنی جو ہے کوشش کے ساتھ اپنی تمام محنت جو ہے اس کام میں لگائی کہ کشمیر کے مسلمانوں کو ان کا حق دلایا جائے ان کے جو حقوق جو ضبط کیے جا رہے ہیں وہ ان کو دیے جائیں اور ان کے لیے جو ممکن آسائشیں ہیں وہ پیدا کی جائیں لیکن جب سیاست کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ احمدیت کے خلاف ہونے شروع ہوئے تو اس کی وجہ سے پھر وہ اس سے مجھے پیچھے ہٹنا پڑا تو اب جہاں تک جماعت کا کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ان کی خدمت کرنے کا تعلق ہے جماعت جہاں تک ہو سکتا ہے کرتی ہے لیکن ایک دائرے کے اندر رہ کر ہی کر سکتی ہے کیونکہ اب یہ مسئلہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے اور جماعت کی بحثیت ایک پولیٹیکل جماعت کوئی جو ہے وہ حیثیت نہیں ہے جماعت ایک مذہبی جماعت ہے اور اس کے اندر ہی رہ کر ہم جو ہے جو بھی کام کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں تو یہ اس کا جو ہے ایک مختصر سا جواب ہے اور ہمیں بار بار جماعت احمدیہ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم نوزب اللہ کی شان میں ماؤد المحدی ماؤد علیہ صاحۃ وسلام نے آپ کی شان میں وسطی کلامات کہے ہیں ناؤزب اللہ منظارک تو ایسی کوئی بات نہیں میں آپ کی خدمت میں ایک اقتباس پیش کرتا ہوں حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح ماؤد و مہدی ماؤد علیہ صلام کا جو آپ نے آ حضور صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی شان میں اور آپ کی سیرت کے بارے میں تیری فرمایا آپ فرماتے ہیں وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا یعنی انسان کامل کو وہ ملائک میں نہیں تھا نجوم میں نہیں تھا کمر میں نہیں تھا آفتاب میں نہیں تھا وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا غرض وہ کسی چیز عرضی اور سماوی میں نہیں تھا وہ صرف انسان میں تھا یعنی انسان کامل میں جس کا عتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم ہیں سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی وہی رنگ رکھتے تھے رکھتے ہیں اور یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور عتم طور پر ہمارے سید و سید ہمارے مولا ہمارے ہادی نبی امی صادق مصادق مستوق محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پائی جاتی ہیں جزاکم اللہ سامن آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ جو ابھی تک پروگرام کا سلسلہ چل رہا تھا اس میں امتیاز احمد سرا صاحب اور زاہد عابد صاحب موجود تھے آ, سامین اب یہاں پہ ہمارے علماء جو ہیں ان کو ہم رخصت دیں گے اور ہمارے آج کے دوسرے تیسرے مہمان جو ہیں وہ پروگرام میں تشریف لے آئے ہیں آ, ان کو آن ایئر لانے سے پہلے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں امتیاز راج صاحب آپ کا شکریہ پروگرام میں آنے کا اور سوالات کے جوابات دینے کا شکریہ ظاکم اللہ شکریہ بہت بہت اور اسی طرح زائد عبد صاحب آپ کا شکریہ اور ہمارے سامعین کے سوالات کے جوابات دینے کا بہت بہت شکریہ ثابن آج جو ہمارا پروگرام ہے اس کا جو اب گفتگو کا ہمارا سلسلہ ہے اس میں ہمارے ساتھ اب عبد النوراب صاحب تشریف فرما ہے عبد النوراب صاحب آج کے پروگرام میں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ عبد النوراب صاحب بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں ماشاءاللہ جو جامعہ احمدیہ کینیڈا سے فارغ تحصیل ہوئے انہوں نے بھی اپنی زندگی کینیڈا میں آ کے ایک چھوٹی عمر میں وقت دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی پھر جامعہ احمدیہ کینیڈا سے فارغ و تحصیل ہوئے اور اس کے بعد اب جامعہ احمدیہ کینیڈا میں ہی بطور پروفیسر کے خدمات انجام دیتے ہیں ہمارے پروگرام میں باقاعدگی سے تشریف لاتے ہیں اور اسی حوالے سے آج تشریف لائے شریف لائے ہیں اور آپ کے سوالات کے جو جوابات ہیں وہ اب دیں گے ہمارے پاس اس وقت چار سوال ہیں جن کے ہم جواب آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس دوران ہمارے جو سامعین ہیں ان کو دعوت کے وہ ان سوالات کے جوابات دیں ہماری توجہ دلائی گئی ہے کہ جو لوگ ہولڈ پہ ہوتے ہیں ان کو ہماری پروگرام کی آواز نہیں آتی میں معذرت چاہتا ہوں یہ ہماری کمزوری ہے ہم اس کو دیکھ نہیں سکے بہرحال شکریہ آپ کا کہ آپ نے توجہ دلائی اس لیے میں آپ ان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ ہالڈ پہ رہنے کی بجائے پروگرام سنیں اور پھر جیسے ہی یہ سوالات جو ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہیں ان کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے پھر ہم مزید سوال لیں گے تو ہم شروع کریں گے گفتگو بنو نابد صاحب کے ساتھ امین صاحب کے سوال سے جنہوں نے خاطم النبی کے حوالے سے صلی اللّہ علیہ و کے حوالے سے سوال کیا اور اسی طرح بلال صاحب نے کلگری سے کیے دو سوال میں اکٹھے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا دونوں کا تعلق خاتم المبیا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے امین صاحب کے سوال جو سوال ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آضر صلی اللہ علیہ وسلم خاطم النبیین ہیں پھر ان کے بعد کوئی نبی کیسے آ سکتا ہے پھر جب آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ بعد میں نبی نہیں آئیں گے تو پھر ہم کیسے مان لیں کہ کوئی اور نبی آ گیا ہے اور پھر اسی طرح انہوں نے یہ فرمایا کہ ہمیں حضرت عیسیٰ کے آنے کا بھی علیہ وسلم نے ذکر کیا تھا یہ ارشاد فرمایا تھا اس لیے ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں مرزا غلام احمد صاحب قادیانی جو ہیں ان کے بارے میں تو ہمیں نہیں بتایا تھا وہ کیسے آ گئے اور بلال بلال صاحب نے کیلگری سے خطب نبوت کے حوالے سے ہی جو سوال کیا ہے کہ آج کل لگتا ہے کہ ختم نبوت ایک ایسا بنیادی اسلام کا قیدہ ہے جس کے بغیر اسلام کی عمارت جو ہے وہ مکمل ہی نہیں ہو سکتی تو قرآن حدیث انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن اور حدیث میں کوئی ایسی چیز نہیں ملی جس سے میں یہ کہہ سکوں کہ یہ ہے یعنی کہ ختم نبوت ایسا بنیادی عقیدہ ہے آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اور کیا حقیقت ہے تو یہ دو سوال ہے پہلا امین صاحب کا ٹرانٹو سے دوسرا بلال صاحب کا کیلگری سے عبد رابط صاحب کو دعوت کے ان دو سوالات کے جواب سے جوابات سے آج کا پروگرام کا سلسلہ شروع کریں عبد النوراب صاحب بسم اللہ جی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. <coughs> تمام سامعین کو بخاک صاحب کی طرف سے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ امین صاحب نے یہ جو سوال کیا ہے اپنے روایتی انداز میں کیا ہے اور ان کا طریق یہ ہے کہ ان کو بے شمار دفعہ اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے نہ صرف میں نے بلکہ دوسرے علماء نے بھی بڑے مدلل جواب دیے ہیں لیکن بات یہ ہے ایک شاعر نے بڑی زبردست بات کی ہے کہتا ہے کہ ادھر ہم سے محفل میں نظریں لڑانا ادھر غیر کو دیکھ کر مسکرانا یہ بھینگی نظر کا نہ ہو شاخسانہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانا تو امین صاحب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا ایک برگزیدہ نبی مانتے ہیں ایسا نبی جس کی شان تمام انبیا سے اعلیٰ اور ارفا ہے بات یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وَََََََََََََََََََََ وسلم کو سچا بھی جانتے ہیں فرق آپ پہ اور ہمارے میں یہ ہے ميں نے يہ بات كيوں کی ہے ابھی تل نہ اٹھیے گا صرف بات کو سن ليں تھوڑا سا ہضم كر ليں اس بات پہ اگر كوئى بات ہو تو پھر آپ كعوت کے آپ دوبارہ سوال كر ليں قرآن کریم کی روح سے اور احادیث کی روح سے ہم بے شمار دفعہ اس بات کا ذکر کرائے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے بعد ہوئے وہ اپنی طبعی موت فوت ہو چکے ہیں اور اس پہ ہم قرآن کریم کی آیات بھی آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں احادیث سے مبارکہ بھی آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں اور یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی باتیں یا وہی آیات یا وہی الفاظ جو حضرت علیہ السلۃ والسلام نے اپنے لیے قرآن کریم میں استعمال کیے ہیں وہی الفاظ اپنے لیے استعمال کیے اب مولوی کا مسئلہ یہ ہے مولوی ذہن کا مسئلہ یہ ہے کہ جب بات کی جاتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یا کسی اور کے متعلق تو ترجمہ بالکل الٹ دیا جاتا ہے جہاں پہ بات ہوگی حضرتیثہ علیہ صلاحۃ وسلم کے متعلق اپنے روایتی انداز میں اور مولویت کی جو چادر ہے اس کو نہ اتارتے ہوئے ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ وہ آسمان پر زندہ موجود ہیں چنانچہ سنیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث ہے بخاری کی اور بڑی مشہور حدیث ہے آج تک آپ لوگوں سے اس کا جواب نہیں بن سکا یہ جماعت احمد نے تو بیٹھ کے نہیں بنائی بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس میں رسول اکرم صلی اللّہ علیہ و فرماتے ہیں کہ میرے اصاب میں سے میرے ماننے والوں میں سے ایک گروہ ایسا ہوگا جس کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا تب میں اللہ تعالیٰ کو کہوں گا کہ یاربی اصحابی یہ میرے لوگ ہیں ان کو کیوں جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے پھر حضور فرماتے ہیں ف لا لاتدری ماں آہدا سو کا کہ اے محمد تجھے نہیں پتا کہ تیرے بعد ان لوگوں نے کیا کرتوتے کی ہیں کیا اعمال دکھائے ہیں ف عقولو کما کال سالے اور میں حضور فرماتے ہیں میں وہ جواب دوں گا جو جواب دیا رسول اللہ تعالی کے ایک برگززدہ بندے نے فلمات وفعی کنتا انتا تا عنتا رقیب عل بسم اللہ رحمن رحیم کن تو عم شم مفیم فلمات وفی تانی کن تا عنتا کہ اے خدا ت میں ان میں موجود رہا تو ان کا نگران تھا پر جب تو نے مجھے وفات دے دی تو, تو ہی ان پہ نگران تھا اب توفی کا جہاں پہ یہ جو لفظ ہے رسول اکرم صلی اللّہ علیہ وسلم جہاں پہ اپنے لیے فرما رہے ہیں وہاں کسی مولوی کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ اس کا ترجمہ یہ کرے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس میں انصری کے ساتھ آسمان پر زندہ موجود ہیں مصیبت وہاں پہ بڑھتی ہے وا وہاں پہ مچتا ہے پریشانیاں وہاں پہ اٹھتی ہیں جب یہ لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلّۃ والسلام کے لیے آ جاتا ہے تو احادیث کی روح سے یا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر زندہ مانے اگر زندہ نہیں ماننا اور وفاد یافتہ ماننا ہے تو بین ہی وہ ترجمہ کریں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتیسہ کے لیے یہاں پہ تجویز کیا ہے دونوں باتیں درست نہیں ہو سکتی ایک اس میں سے یا تو آپ غلط کہہ رہے ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ جھوٹ منسوخ کرتے ہیں یہ بات تھی جس کی طرف میں آپ کو توجہ دلا رہا تھا کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاطمن نبیین مانتے ہیں ہم ان کو سچا مانتے ہیں ہم یہ بات مانتے ہیں کہ زور نے جو فرما دیا ویسے ہی ہوگا اب آتے ہیں ان روایات کی طرف جس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام واپس آئیں گے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا نزول ہوگا یہاں پہ واپس کا جو لفظ ہے میں نے ایک جو سوچ ہے اس کے مطابق کہہ دیا ہمارا جماعت حمدیہ کا بالکل یہ انداز نہیں ہے نہ ہی یہ ماننا ہے کہ وہ وہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ اللہ واپس آئیں گے جن حضرت عیسیٰ علیہ السلۃ کی روایات کے اندر بات ہو رہی ہے اب یا تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں نمبر ایک جو میں نے پہلے حدیث آپ کے سامنے بیان کی اور قرآن کریم کی روح سے میں نے آپ کے سامنے بات پیش کی یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلط وسلام فوت ہو گئے ہیں زندہ یا آسمان پر چلے گئے ہیں اور دوبارہ زندگی لے کر وہ اس دنیا میں آئیں گے اب قرآن کریم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے قرآن کریم فرماتا ہے کہ لا یرجیون کہ وہ واپس نہیں آئیں گے جو ایک دفعہ فوت ہو جائے وہ واپس نہیں آتا یا پھر آپ دوسری یہ بات مان لیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کی وفات ہو چکی ہے آپ یہ مان لیں کہ نوز بلا نوز بلّا یہ بات غلط ہے اور جماعت احمدیہ ایسا ترجمہ کرنے کی روادار ہے ہی نہیں پس ہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا جانتے ہیں ان کا جو مقام ہے ان کی جو شان ہے ان کا جو جو رتبہ ہے وہ تمام انبیاء سے بڑھ کر ہے تمثیلات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بھی بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں صورت نور کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم و یزرب اللہ المسال علس اللہ تعالیٰ تمثیلوں کے ذریعے لوگوں سے بیان کرتا ہے بات کرتا ہے یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا ذکر کرنا کیوں ضروری تھا ضروری اس وجہ سے تھا اور میں بڑے سادہ الفاظ میں میں دب... یہ تمام باتیں دوبارہ ہو چکی ہیں پہلے بڑے پروگراموں میں مقررین جو ہیں ہمارے علماء آ کے جواب دے چکے ہیں لیکن وہ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ الزام ہمارے پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں نوز الزام خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یا اللہ تعالیٰ پہ لگا دیا جاتا ہے تو کسی بھی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلات وسلام وہی ہیں جو چودہ سو سال پہلے یا دو سال پہلے حضرت موسیٰ کی امت میں آئے تھے انہوں نے واپس آنا ہے اور میں ذکر کر رہا تھا کہ کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا نام لیا گیا پھر اس بات کا بھی آپ جواب دے دیں کہ کیوں مسلمانوں کا نام یہودی رکھا گیا کیوں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلۃ والسلام سے دی گئی جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت حضرت موسا سے اللہ تعالی دے رہا ہے تو پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آنے والے کی مماثلت حضرت عیسیٰ سے دے دی تو اس میں کیا مذائقہ ہے کیا مسئلہ ہے یہاں پہ یا تو حضرت عیسیٰ علیہ صلاحم کو فوت مانے اگر وہ فوت ہو چکے ہیں اور بے نہیں ایسا ہے قرآن کریم کی آیات سے بھی احادیث سے بھی تو پھر کسی ایسے وجود نے آنا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلط کے مشابے ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ صلاح کی صفات اپنے اندر رکھے گا لیکن شان میں اس عیسیٰ سے بڑھ کے ہوگا اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں آپ کا جو رتبہ ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلط علام سے بے پناہ بلند ہے عارضی کی جب بات کر لیں تو عارضی میں تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث ملتی ہے کہ مجھے موسا پہ فضیلت نہ دو لیکن جب شان کی بات کی جائے کسی اور نبی کے ساتھ خاتم الانبیاء کا لفظ اللہ تعالیٰ نے نہیں لگایا سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلات وسلام جن کا ذکر روایات میں آتا ہے وہ اپنی طبعی موت فوت ہو چکے ہیں جس طرح ہر انسان فوت ہوتا ہے ان کو آسمان پر زندہ رکھنا یا آسمان پر لے جانا یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو مفسرین سے بھی ہوئی اور حوالے آپ کے سامنے بے پناہ ہم رکھ سکتے ہیں اس وقت بھی میرے سامنے حوالے موجود ہیں جو اکابرین کے ہیں حضرت عائشہ اس میں شامل ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ اب لازم. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کو نہیں مانیں گے اور پھر کاؤنٹر کوچن کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جال ایک پھیلا چکا ہے مولوی فتنے کا وہ ہم اس سے باز نہیں آتے یا ہم اس سے اس کے اندر سے نکل نہیں رہے ہم قرآن کریم کا مطالعہ اپنے جذبے کے ساتھ اپنے شوق سے نہیں کرتے بلکہ ایسی چیزیں ڈھونڈنے کے لیے کرتے ہیں جو اسے جماعت احمد غلط پڑ جائے اور بہت بے شمار امین صاحب ہیں یا دوسرے صاحبان ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ایسی آیات لے کر آتے ہیں جب بات کھلتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ بات تو کچھ اور تھی تو جو میں نے پہلے شعر پڑھا وہ بالکل ان کی عکاسی کرتا ہے کہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ تو آ, تھوڑا سا بات کو سمجھیں یہ باتیں آج نہیں میں کر رہا بلکہ Uh, شروع سے یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں uh, خدا کے لیے اپنے اعتراض تو کم از کم بدل لیں وہی اعتراض وہی پتہ نہیں کہیں لکھ کے شاید رکھے ہوئے ہیں اور جب فون ملتا ہے تو وہی اعتراض وہاں سے رٹ کے تو سنا دیے جاتے ہیں کم از کم ہمارا یہ مشورہ ہے آپ کو کم از کم اعتراض بدلیں تاکہ ہمیں بھی جواب دینے میں کوئی الجھن uh, محسوس نہ ہو کیونکہ بار بار بار بار الف بے کی طرح وہی باتیں آپ کو بتانا اور پھر آپ کی سمجھ میں نہ لگنا اور حضور کی باتیں کر رہے ہیں ہم ہم اپنی بات تو کی, کی نہیں ہم نے دوسرا جو بلال صاحب کا سوال تھا کہ ختم نبوت جو عقیدہ بن چکا ہے اور کوئی بہت مین مسئلہ لگتا ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے احمدیوں کے لیے واقعی ختم نبوت کا جو معاملہ <تصفح> ہے ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ و کی شان اتنی عرفہ مانتے ہیں سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نبی کو یہ اجاز نہیں دیا گیا یہ حضور کی شان ہے کہ حضور کی تفیل اللہ تعالیٰ انبیاء کو پیدا کر سکتا ہے انبیاء بنا سکتا ہے حضور کی جس پہ چھاپ ہوگی وہ نبی بنے گا قرآن کریم کی آیات میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں تو لیکن اس کو یہ کہہ دینا کہ ایمانیات میں سے ہے وہ تو ساری قرآن کریم کی آیات ہیں یہ تفسیری الجھن ہے جو ہمارے درمیان اور غیر جو جماعت علماء ہیں ان کے درمیان ہے اور اردو میں روایتی طریقے سے تو ہم خاتم کا لفظ پڑھ لیتے ہیں جس کا مطلب ہے ختم کرنے والا قرآن کریم کو اگر غور سے دیکھیں تو تیل پہ فتح لگی ہوئی ہے اور فتح کے جو اصول ہیں خاتم اور خاتم کا جو مفہوم ہے اس کا ترجمہ ہے وہ ہم لا تداد دفعہ یہاں پہ بیان کر چکے ہیں اس کے اس کے دوبارہ بیان کی اس کے عادے کی ضرورت نہیں ہے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم عبد النور آوید صاحب تشریف فرما ہے آپ کے سوالات کے جوابات دو سوالات اور ہیں اس کے بعد ہم مزید کال لیں گے پہلا سوال جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں یہ اجاز صاحب کی طرف سے ہے انہوں نے فرمایا ہے کہ جماعت احمدی ہے انہوں نے خلاصہ عرض کر رہا ہوں انہوں نے دو سوال کیے ہیں ایک انہوں نے کہا ہے کہ جماعت احمدیہ کا یہ موقف ہے کہ ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا پاکستان جب جماعت احمدیہ نے ان تمام لوگوں کو غیر مسلم قرار دیا جو اس عقیدے یقین نہیں رکھتے تھے کہ مرزا غلام عبد صاحب کا دیانی ہی مسیح مود ہیں تو انہوں نے کا پہلے آپ نے پہل آپ نے کی اور دوسرا انہوں نے جو سوال کیا ہے یا جو اعتراض کیا ہے یہ بات بالکل غلط کی ہے انہوں نے جماعت احمدیہ کی طرف سے لٹریچر میں آپ کو کہیں پہ یہ بات نہیں ملے گی کہ جماعت احمدیہ نے ایسی کوئی بات پہلے لکھی ہے آپ نے چونکہ بات کی ہے تو آپ پہ یہ واجب ہے کہ آپ کسی مستند حوالے کے ساتھ یہاں پہ تشریف لے کے آئیں اس طرح ہوائی بات کرنا یا اس انداز میں بات کر دینا وہ درست بات نہیں ہے جماعت احمدیہ نے کبھی اس چیز میں پہل نہیں کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتا ہے وہ کسی بھی طرح دائرۂ اسلام سے خارج تو ہو ہی نہیں سکتا جی جزاک اللہ اور ان کا ایک دوسرا سوال تھا عبدالغفار چمبا صاحب کے بارے میں کہ جو آپ کے یہ جماعت احمدیہ میں انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیں نبوت کے جو دعوی تھے وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلو وفات صلو صلو کے فوراً بعد ہی شروع ہو گئے تھے تو جی یہ تو کسی آ, کوئی ایسی بات نہیں ہے آ, میں آپ کو دس نام گنوا سکتا ہوں ابھی جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آ, نبوت کا دعویٰ کیا ہے قرآن کریم نا ہمارے سامنے ایک کسوٹی رکھتا ہے اور جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ و کی ذات کو بھی اور اس کے بعد کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و ہی ہمارے لیڈر ہیں اور انہی کی پہ جو چسپاں ہیں مثالیں وہی قابل قبول ہوں گی چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ جھوٹے کی اور سچے کی نشانی بیان کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہ اے محمد ان کو کہہ دے کہ کیا میں نے تم سے پہلے تم لوگوں میں ایک زندگی نہیں گزاری کیا میں نے پہلے جھوٹ بولتا رہا ہوں آفالات آ لون تو کیا تم عقل نہیں کرتے مراد یہ ہے اور اس پہ بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں ہمارا پروگرام اس کے بارے میں آ چکا ہے اور بڑی تفصیلی ہم نے اس پہ بات کی ہے کہ انبیاء کی جو پہلے کی زندگی ہوتی ہے وہ پاکیزہ ہوتی ہے اور اس پہ بھی بہت سارے جب ہم نے یہ پروگرام کیا تھا مجھے یاد ہے کہ میں خود اس پروگرام کو لیڈ بھی کر رہا تھا اور یہاں پہ ہم موجود تھے بہت سارے اعتراضات بھی کوشش کی تھی جو ہمارے صاحبان آج بھی انہوں نے فون کیے ہیں اس وقت بھی انہوں نے فون کیے تھے اور مختلف قسم کے جو اعتراض ہیں مختلف قسم کی جو باتیں ہیں وہ انہوں نے لانے کی کوشش کی تھی اور ہم بڑے مفصل جواب اس کے پہلے پروگرام میں دے چکے ہیں تو اب ضرورت نہیں ہے کہ اگر اس طرح کے سوال آئیں تو ہم اس کو دوبارہ اسی طرح حل کریں تو نبی کی جو پہلے کی زندگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پاکیزہ ہوتی ہے اس پہ کسی قسم کی نکتہ چینی نہیں ہو سکتی اور ایسی نکتہ چینی جو حقیقی ہو اور دوسری اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کسوٹی یہ بیان کرتا ہے کہ اگر تو یہ دعویٰ کرنے والا اگر تو سچا ہے یا اگر تو یہ جھوٹا ہے تو اس کا وبال اس کے اوپر پڑے گا اگر یہ سچا ہے تو جو یہ کہہ رہا ہے اس کے اندر سے تمہیں بعض چیزیں مل کر رہیں گی یعنی کہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ خود کر دے گا اگر تو کسی نے دعویٰ کیا ہے ہمیں اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اگر کسی نے دعویٰ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے وقت پہ اس کو نکھار کے سامنے لے آئے گا لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی نے دعویٰ کیا ہے اور اس کا جو ہلکا احباب ہے وہ بڑھنے کی بجائے بلکہ گر رہا ہے اور نہ اس کی باتیں پوری ہوتی ہیں اور نہ وہ مومنانہ شان اس میں نظر آتی ہے نہ ہمیں اس کے کاموں میں تائید الٰہی نظر آتی ہے تو پھر ہم اس کا نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ پہ غلط بات کر رہا ہے اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں جزاک اللہ اور یہ اس گفتگو کے سلسلے کا آخری سوال اس کے بعد سامعین کو دعوت کے وہ اپنے سوالات کے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں کامران صاحب کا سوال انہوں نے فرمایا کہ برٹش جو انڈیا میں آئے تھے انہوں نے آ کے وہاں پہ حکومت چھینی وہاں کے لوگوں سے مسلمانوں سے اور آپ کو نماز روزے کی اجازت دے دی اور اسی طرح مرزا صاحب وظیفہ لے کے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جہاد جو ہے موقوف کیا گیا ہے یہ کامران صاحب کے سوال کا خلاصہ تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں کامران صاحب ماشاءاللہ پڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور پروگراموں میں آ کے کئی دفعہ بتا چکے ہیں کہ وہ کالم نگار بھی ہیں اور لکھتے بھی ہیں لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب اس طرح کی بچگانہ باتیں ہمیں یہاں پہ سننے کو ملتی ہیں اس قسم کے ہم پروگرام بے شمار دفعہ پہلے بھی کر چکے ہیں وہی رٹی لکھی پڑی باتیں ہیں شاید کہیں پہ لکھی ہوئی ہیں بیٹھ کے اور اسی کو بار بار دہرایا جا رہا ہے لیکن ہمارا ضابطہ ہمارے ہاتھ میں ہے الحمد ہم اس کا جواب آپ کو دینے کی دوبارہ کوشش کریں گے مگر آپ سے بڑے ادب سے یہ درخواست ہے کہ خدا کے لیے جب سوال کا آپ کو جواب مل جاتا ہے تو اگر اس کے اندر سے کوئی سوال آپ کے پیدا ہو تو آپ وہ تو کریں لیکن نہ آپ اس کو تسلیم کریں بلکہ دوبارہ دوبارہ وہی وہی وہی باتیں دوبارہ دوبارہ پیش کریں تو یہ بات جو ہے وہ درست لگتی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامعین بھی سننے والے ہوتے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہی وہی روایتی سوال ہیں جو بار بار بار بار پروگرام میں آ گئے ہیں بات یہ ہے کہ جب برٹش گورنمنٹ آئی ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں لگتی کہ کیوں یہ جماعت احمدیہ پہ الزام دھرا جاتا ہے کہ جماعت احمدیہ نے نوز بلا کسی طرح خوشامد کر دی اس گورنمنٹ کی اور برٹش کے بڑے چاہتے رہیں ایسی بات تو بالکل نہیں ہے بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں آپ لوگوں نے جن سے یہ اعتراض سنے ہیں انہوں نے آپ کو حقیقت نہیں بیان کی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بہت جید الامع آپ لوگوں کے بہت بڑے بڑے نام انگریزی گورنمنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اہل حدیث اور دیوبندی فرقہ کے چوٹی کے عالم اور بزرگ شمس العلماء مولانا نذیر احمد دلوی کہتے ہیں کہ سارے ہندوستان کی آفیت اسی میں ہے کہ کوئی اجنبی حاکم اس پر مسلط رہے جو نہ ہندو ہو نہ مسلمان ہو کوئی سلاطین یورپ میں سے ہو انگریزی ہی نہیں جو بھی مرضی ہو یورپ کا ہو سہی مگر خدا کی بے انتہا مہربانی یہ ہوئی کہ انگریز بادشاہ آئے پھر لکھتے ہیں کیا گورنمنٹ جابر اور سخت گیر ہے توبہ توبہ ماں باپ سے بڑھ کر شفیق آپ جماعت احمدیہ پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ نے اس زمانے میں جہاد کیوں نہیں کیا جہاد کے تقاضے ہوا کرتے ہیں اور اس پہ ہم بے شمار پروگرام پہلے بھی کر چکے ہیں میں دوبارہ بڑی ادب سے یہ آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے وہ پروگرام سنیں اور آپ نے وہ پروگرام سنے ہیں کیونکہ میں پہلی دفعہ اس پروگرام میں نہیں آ رہا بلکہ ایک عرصہ ہے جس سے میں یہ پروگرام کر رہا ہوں اور دوبارہ دوبارہ یہ وہی سوال آ رہے ہیں یہ خوش قسمتی سے یہی میرے بیگ میں یہ حوالے موجود تھے اس وقت تو میں آپ کے سامنے دوبارہ پیش کر رہا ہوں مولوی محمد حسین بٹالوی جماعت احمدیہ کے اشد مخالف کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں اس عمن اور آزادی آزادی عام و حسن انتظام برٹش گورنمنٹ کی نظر سے اہل حدیث ہند اس سلطنت کو اصب غنیمت سمجھتے ہیں اور اس سلطنت کی ریایہ ہونے کو اسلامی سلطنتوں کی ریایہ ہونے سے بہتر جانتے ہیں اب اعتراض تو الٹا بڑھ گیا وہ جیسے میں نے پہلے ایک شعر آپ کے کی نظر کیا کہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ تو یہ بات تو وہ تو نہیں ہو رہی کہیں پہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان اسلامی سلطنتوں سے زیادہ مہربان زیادہ اچھی جو ہے وہ یہ گورمنٹ ہے پھر مولانا ظفر علی خان مسلمان ایک لمحہ کے لیے بھی ایسی حکومت سے بدزن ہونے کا خیال نہیں کر سکتے ان لوگوں نے جہاد کرنا ہے کون تھے جہاد کرنے والے ان کا انجام کیا ہوا ہے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> نے فرما دیا کہ جب عیسیٰ آئے گا تو جو جنگیں ہیں ان کا التوا ہوگا اور حضرت مسیم علیہ سات اسلام نے اس بات کو ببانگ دو لکھا ہے اپنی کتابوں میں حمامت البشرا کا وہ حوالہ موجود ہے جس میں حضور فرماتے ہیں کہ چونکہ اس وقت ہمیں جنگ سے نہیں بلایا جا رہا تلوار اور سنان سے ہمیں نہیں بلایا جا رہا بلکہ حملے ہمارے بھی یہ ہو رہے ہیں کہ قلم کے ذریعے اور تحریر کے ذریعے اور تقریر کے ذریعے بس اس جہاد کا جو جواب ہے ہم ویسے ہی دیں گے تو پھر حضور فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے تلوار اٹھائی اس وقت پھر ہم بھی اٹھائیں گے تو جہاد موقوف نہیں ہوا جہاد ختم نہیں ہوا جہاد اسلامی عقائد میں سے ایک, ایک بات ہے جس کو ہم نے لازمن کرنا ہے جب ضرورت پڑی جب اس کی شرائط پوری ہوئی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ یزاء الحرب کہ جب وہ آئے گا اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ وہ جہاد کو ختم کر دے گا اٹھا دے گا تو وہ کب تک اٹھتا ہے وہ کیا ہوگا اس کا انجام وہ کب ضرورت پڑتی ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن اس زمانے میں نہ صرف حضرت مسیم و علیہ صاحب اسلام بلکہ اسلام کا درد دل رکھنے والے علماء جو بڑے بڑے تھے اور احمدی نہیں تھے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جہاد کی ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ گورمنٹ ہمارے لیے سایہ عاطفت ہے پھر سر سید کا ایک بلکہ یہ میں مکمل کر دوں مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں کہ مسلمان ایک لمحہ کے لیے بھی ایسی حکومت سے بدزن ہونے کا خیال نہیں کر سکتے اگر کوئی بدبخت مسلمان گورنمنٹ سے سرکشی کرے کامران صاحب اگر کوئی بدبخت مسلمان گورنمنٹ سے سرکشی کرے تو ہم ڈنکے کی چوٹ سے کہتے ہیں کہ وہ مسلمان مسلمان نہیں جو اس زمانے میں جہاد کا نام لے رہا تھا آپ کے علما ان کو کافر کہہ رہے تھے اعتراض آپ جماعت حمدیا پہ کرتے ہیں دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی جناب یہ آپ کے اپنے علماء ہیں آپ کی اپنی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پھر سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ ہماری گورمنٹ کی عملداری دفاع دن ہندوستان میں نہیں آئی تھی بلکہ رفتہ رفتہ ہوئی تھی جس کی ابتدا 1757 کے وقت سراج راج و کے پلاسی پر شکست خانے سے شمار ہوتی ہے اس زمانہ سے چند روز پیشتر تک تمام ریا اور رئیسوں کے دل ہماری گورمنٹ کی طرف کھینچتے تھے کھینچتے تھے اور ہماری گورمنٹ اور اس کے حکام کے اخلاق اور اوصاف اور رحم اور استحکام عہود اور رعایا پروری اور امن و آسائش سن سن کر جو عمل ہندو اور مسلمانوں کی ہماری گورمنٹ کے ہمسائے میں تھیں وہ خواہش رکھتی تھیں اس بات کی کہ ہماری گورمنٹ کے سائے میں ہوں پھر سید اسماعیل شہید کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت سید احمد صاحب ریلوی کے دستراز اور آپ ہی کے ساتھ سکھوں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے مئی 1831 میں انہوں نے جامع شہادت نوش کی ہے سید اسماعیل صاحب نے وہ اس کے بارے میں کیا کرتے ہیں اور بڑے جیت منصب امامت ایک کتاب ہے جو خلافت کے موضوع پہ میں سمجھتا ہوں بڑی زبردست کتاب ہے اور یہ بھی احمدی نہیں تھے کہتے ہیں اور بڑی جیت علماء ہیں اور آپ اگر اپنے مولوی صاحبان سے پوچھیں تو شاید وہ ان کا بتا بھی سکیں کہ اس زمانے میں بڑا ڈنکا تھا ان کا بڑا نام تھا کہتے ہیں ان پر جہاد کرنا کسی طرح واجب نہیں ایک تو ان کی رویت ہے دوسرے ہمارے مذہبی ارکان کے ادا کرنے میں وہ ذرا بھی دست اندازی نہیں کرتے یہ علماء وقت ہیں اس زمانے کے جو برٹش گورنمنٹ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں جماعت احمدیہ کی طرف سے آپ نے وہ حوالہ پڑھ لیا تو آپ تل اٹھے ہیں اور جو باتیں ہیں وہ آپ کی اپنی کتابوں میں وہی وہ لکھی ہوئی ہیں کہتے ہیں کہ ہمارے مذہبی ارکان کے ادا کرنے میں وہ ذرا بھی دست اندازی نہیں کرتے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ تاریخ تھوڑی سی اٹھا کر دیکھیں آج کل کے حالات حاضرہ پر کالم لکھ دینے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بہت بڑا تیر مار لیا جائے تھوڑا سا اسلام کا مطالعہ کریں تھوڑا سا اس زمانے کے حالات کا مطالعہ کریں تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اصل میں کتابوں کے اندر کی باتیں کیا ہیں کہتے ہیں میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں کہ ان پر جہاد کرنا کسی طرح واجب نہیں ایک تو ان کی رئیت ہیں دوسرے ہمارے مذہبی ارکان کے ادا کرنے میں وہ ذرا بھی دست اندازی نہیں کرتے ہمیں ان کی حکومت میں ہر طرح کی آزادی ہے بلکہ ان پر کوئی حملہ آور ہو تو مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ اس سے لڑیں اور اپنی گورنمنٹ پر آنچ نہ آنے دیں اب جو یہاں پہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو انگریزوں سے لڑتا ہے مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ ان سے جا کے لڑے جہاد مسلمانوں کا مسلمانوں کے ساتھ ہونا ہے کیا بات کرتے ہیں کس دنیا میں رہ رہے ہیں کتابیں کھول کے ان کا مطالعہ کریں حوالے بہت سارے ہیں ابھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں علامہ اقبال جس کا آپ دم بھرتے ہیں بہت بڑے شاعر تھے اردو کی بے پناہ انہوں نے خدمت کی ہے ان کی بات سن لیں جب ملکہ وکٹوریہ کا انتقال ہوا ہے تو ملکہ وکٹوریا کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ آئی ادھر نشاد ادھر غم بھی آ گیا کہ ادھر خوشی آئی تھی تو ادھر غم بھی آ گیا کل عید تھی تو آج محرم بھی آ گیا کہتے ہیں کہ عید سے اگلے دن ان کی جو آ, تھی وہ وفات ہوئی کہتے ہیں کہ صورت وہی ہے نام میں رکھا ہوا ہے کیا دیتے ہیں ہم نامے نام ماہ محرم کا ہم تجھے پھر آگے لکھتے ہیں یہ لمبے کے اشعار ہیں کہتے ہیں آج عید ہوئی ہے ہوا کرے اس عید سے تو موت ہی آئے خدا کرے تو جس کے تخت گاہ تھی اے تخت گاہ دل رخصت ہوئی جہاں سے وہ تاج دار آج اے ہند تیرے سر سے اٹھا سا خدا ایک غم گسار تیرے مکینوں کی تھی گئی بات تو جہاد کی تو بہت پیچھے رہ گئی انگریز کی جو گورنمنٹ تھی اس کو سایہ خدا کہا گیا ہے یہاں پہ اس کے خلاف جہاد کرنا تھا آپ لوگوں نے پھر آگے لکھا ہے ہلتا تھا جس سے عرش یہ رونا اسی کا ہے زینت تھی جس سے تجھ کو جنازہ اسی کا ہے تو میرے بھائی بات جماعت احمدیہ کی آپ یہاں پہ نہ کریں جماعت احمدیہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اپنے دلائل کی روح سے کم نہیں ہے اس کا مقابلہ آپ لوگ کر ہی نہیں سکتے ایک اٹل چٹان ہے جو سینوں کے اوپر پڑی ہوئی ہے اور اس کو نہیں ہلا سکتے حضرت مسیح محدودیہسلام کے زمانے کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا قتل کے منصوبے ہوئے مقدمات لڑے گئے سارا کچھ ہوا لیکن کس طرح حضرت مسیح محدودیہ اسلام جان فشانی کے ساتھ قدم آگے رکھتے ہیں دعوی کرتے ہیں کہ تم لوگ میرا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے بال کو ٹیڑا بھی نہیں کر سکتے پھر حضور فرماتے ہیں تم کیا تمہارے اگلے پچھلے وہ لوگ جو, جو قبرستان کے اندر دفن ہیں اور تمہاری آئندہ آنے والی نسلیں بھی اٹھ کے کھڑی ہو جائیں میرے مقابلے کے لیے تو خدا تعالیٰ تمہیں برباد کرے گا اور ایسا ہوا ہے عملی صورت میں ہم آج بھی اس کے نظارے دیکھتے ہیں انی محین من ارادہ اہانا تا کا یہ الہام تھا حضرت مسیحم اللہ کو کہ جو تجھے رسوا کرنے کی کوشش کرے گا ہم اسے تباہ و برباد کریں گے تو اس کے نظارے ہم دیکھتے ہیں آگے بھی بہت سارے حوالے ہیں میرے پاس لیکن اگر کوئی اس قسم کا سوال آیا تو پھر میں باقی بھی آپ کے سامنے رکھوں گا جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم عبد الوراب صاحب تشریف فرما ہے آج کا ہمارا موضوع سیرت ع. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے اور ہم یہاں پہ سیرت ع. پاک کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں آپ کی خدمت میں ابھی آپ کے سامنے جو سوالات پیش کی جوابات پیش کیے گئے یہ ہمارے پروگرام میں ہمارے مختلف سامعین نے کیے تھے اور جب یہ سوالات جوابات کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو میں نے گزارش کی تھی کہ آج ہماری توجہ دلائی گئی ہے کہ جو دوست ہولڈ پہ ہوتے ہیں ان کو پروگرام کی نشریات نہیں سنائی دی دی جاتی اس پہ ہم انشاءاللہ کام کر رہے ہیں آپ کا شکریہ ہمارے جنساں نے اس طرف ہماری توجہ دلائی اور اس لیے میں نے گزارش کی تھی کہ جب یہ جواب چل رہے ہوں اس دوران مزید کالز نہیں لیں گے اگر آپ ہولڈ پہ آنا چاہیں تو آپ کی مرضی لیکن آپ کو دعوت کے ان جوابات کے بعد آپ ہمارے پروگرام میں اپنے سوالات کے ساتھ تشریف لائیں اب آپ کو دعوت کہ اپنے سوالات کے ساتھ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں عبد النور رابط صاحب تشریف فرما صاحب آج ہمارا پروگرام خصوصی پروگرام ہے جس میں ہم ماہ سرما کے جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کے مختلف لوگوں کو مختلف بیماریاں دے کے لائے ہیں میری ناک اس وقت بند ہے اور اس لیے آپ کو آواز جو آ رہی ہے وہ کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے نہیں آ رہی موسم کی خرابی کی وجہ سے آ رہی ہے اسٹوڈیوز میں فون کرنے کے لیے نمبر نوٹ کیجئے فور ون سکس فور ون جو ہمارے سامعین ٹرانٹو کے علاقے سے باہر ہیں ان کی سہولت کے لیے 1855 فور ون کے ذریعے اگر آپ پروگرام میں اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ کیو اے یعنی کوشچن اسلام اسی طرح اگر آپ اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن سکتے تو ہماری ویب سائٹ سے آپ یہ پروگرام نہ صرف براہ راست بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں ہمارا ویب کا پتہ ہے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے وائس آف اسلام ایک ہی لفظ ہے وائس آف اسلام ڈاٹ سی اے یہاں گزارش کہ آپ کو ایک منٹ کا دورانیہ ہم پیش کرتے ہیں اس کے اندر آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اپنا سوال مکمل کریں اور پھر ہمارے مہمان کو موقع دیں کہ اس کا جواب دیں سمجھیں کہ کوئی پہلو رہ گیا ہے یا کوئی مزید وضاحت طلب ہے تو آپ دوبارہ فون کر سکتے ہیں لیکن کم از کم پانچ منٹ کے وقفے کے ساتھ اسی طرح اگر آپ کسی حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں یا اپنے سوال میں کسی کتاب کا یا کسی بات کا حوالہ دینا چاہیں تو اس حوالے کو ہمیں ای میل کے ذریعے بھی بھیجیں اور پہلے بھیجیں تاکہ جو ہمارے مہمان ہیں اس کو دیکھ سکیں اس کے اوپر جو انہوں نے تحقیق کرنی ہے یا جو چیک کرنا ہے وہ کر سکیں بعض دفعہ ہمارے سننے میں یا ہمارے لکھنے میں کمی بیشی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے پاس صحیح حوالہ نہیں ہوتا اور اس پہ سہراصل گفتگو نہیں ہوتی تو اس لئے آپ سے میری گزارش کہ اگر آپ کوئی بھی حوالہ اپنے سوال کے ساتھ اس پروگرام میں شامل کرنا چاہیں تو آپ ہمیں ای میل کے ذریعے وہ ضرور بھیجیں کیو یعنی کوشچن اسلام سی اور اس میں ذکر کر دیں کہ آپ سوال پوچھیں گے یا آپ ای میل کے اندر ہی سوال بھیج دیں یا آپ واضح کر دیں کہ آپ سوال پوچھیں گے اور اس کا یہ حوالہ ہے گفتگو کا سلسلہ جاری ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج ہمارے ایک اور مزدور مہمان تشریف فرما ہیں یہ ہمارے مشنری ہیں نورڈرن آنٹیریو کے یہ بھی ان نوجوانوں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کینیڈا میں آ کے دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کی میرا ان سے پرانا تعلق ہے آج سے اس وقت کا جب یہ کیوں جی کتنے سال گود میں اٹھتے تھے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میں ہیں بارہ, بارہ سال کا نہیں اس وقت گود میں تو نہیں تھے بارہ سال یا اس سے زیادہ کا ان سے تعلق ہے اور آج مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اپنے پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے ذوالفقار علی صاحب بیس سال ہاں بیس سال کا بارہ سال کا ذوالفقار علی صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام و اللہ کار صاحب آپ ہمارے پروگرام میں آج تشریف لائے آپ کا شکریہ پروگرام میں آنے کا آپ ہمارے سامعین کو بتائیں گے کہ آپ کے ذمہ کون سا علاقہ یہ نارڈرن آنٹیریو کا لفظ تو ہے لیکن اس میں آپ کا کہاں تک علاقہ جاتا ہے میرا علاقہ جو ہے وہ بریڈ فورڈ کا علاقہ ہے اور اس کے ساتھ رچمن مین ہیل اور نیو مارکیٹ اور یہ آگے تک جاتا ہے ستبری تک سٹبری تک ہاں جی ناردرن ٹیڑیوں کا تو ویسے تو بیڑوی بھی اس کے اندر آتا <coughs> ہے اور دلہم وغیرہ کی جماعتیں آتی تھیں لیکن آہ وہ آہ آہ اب کسی اور کو آسائن ہو گئی ہیں کیونکہ ہمارے پاس الحمدللہ اب مشینریز زیادہ ہیں اور ہمارا بوجھ جو ہے نا وہ کم کرنے کے لیے وہ تھوڑا سا ڈیوائیڈ ہوا ہے جو مشینری میری جگہ پہ پہلے تھے تقریباً چار مہینے پہلے میری پوسٹنگ یہاں پہ ہوئی ہے اس سے پہلے میں ونی پینک میں تھا تو ان کے پاس آٹھ جماعتیں تھی تو اب میرے پاس جو ہیں وہ چار ہیں ستبڑی اور نیو مارکیٹ بیڈ فورڈ اور رچمن مین ہل جو رہائش ہے میری وہ بیڈ فورڈ میں ہے اب وینی پیک سے تو ابھی بھی بہت ٹھنڈ پڑ رہی ہے ابھی میری بات ہو رہی تھی وہاں دوستوں سے تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک ہفتہ پہلے مسلسل ایک دو ہفتے تک ان کے پاس مائنس 45 فائیو رہا ہے یہ مائنس فورٹی فائیو تو وہاں پہ ایک دو ہفتے آرام سے رہتا ہے تو فیل جو ہے وہ کئی دفعہ مائنس 50 پہ چلی جاتی ہے تھامسن میں نیوز پہ بھی آ رہا تھا کہ وہاں پہ مائنس ففٹی فائیو چل رہا ہے اور جو نئی گاڑیاں ہیں وہ بھی سڑکوں پہ بند بیٹھ پڑی ہیں اور بلاک ہیٹر نہ لگانے وہاں پہ تو بلاک ہیٹر چلتے ہیں اگر نہ لگائے ہیں तो گاڑی تو اسٹارٹ ہو ہی نہیں سکتی تو وہاں پہ تو ٹھنڈ بہت زیادہ ہے لیکن یہاں پہ یہاں پہ بھی کافی ٹھنڈ ہے یہاں پہ ہوا زیادہ چلتی ہے وہاں پہ ہوا اتنی نہیں چلتی وہاں پہ ویسے ٹھنڈ زیادہ آپ ونی پیک کے حوالے سے آپ سے سوال پوچھتے ہیں تھوڑا سا کیونکہ بیری کا بریڈ فورڈ کا تو ہو سکتا ہے ٹورنٹو والوں کو پتہ ہو ونی میں آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ صرف شہر ونی پیک میں تھیں یا گریٹر ونی میں یا پورے صوبے مینٹوبا میں بیسکلی مینٹوبا میں تھی لیکن کیونکہ ہماری جماعت جو ہے وہاں پہ دو برانچیز ہیں ایک تھامسن میں ہے اور ایک ہماری ہے ونی پیگ میں جو مین ہے وہ ونی پیک میں ہے تھامپسن میں ہماری صرف تین فیملیز تھی تو اس لیے اور وہ دور بھی تھا تو یہ علاقہ دونوں جماعتیں ہمارے انڈر ہی آتی تھی تو وہاں پہ جو ڈاکٹرز جاب کے سلسلے میں وہاں پہ رہتے ہیں اور وہ آ جاتے تھے جب ویکینڈس پہ یا پھر کچھ عرصہ بعد وہ آ جاتے تھے ونی پید تو اس لیے وہاں جانے کا موقع نہیں ملا بہرحال مینٹوبا پورا جو ہے نا وہ ایک مشینری کوئی سائن ہوتا ہے تو میرے انڈر مینٹوا پلس باقی کا جو ایریا ہی ہیں ایک دو ہماری فیملی ساتھ ہی آ آ تقریباً آ آ سو کلو میٹر کی دوری پہ برانڈن ہے وہاں پہ تھی کچھ آ آ ساتھ ساتھ کے جو چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں وہاں پہ بھی تھی لیکن مین ہماری جو جماعت ہے وہ ونی پیک میں ہی ہے آپ آپ نے فرمایا کہ آپ تھامسن نہیں گئے تھامپسن نہیں گیا تھامپسن نہیں گیا تھام جو ہے وہ کافی اس کے شمال میں ہے ہاں جی غالباً سات سو کلو میٹر اور لیکن ہے ہائی وے جانا ممکن ہے نہیں نہیں اچھا نہیں وہاں پہ ڈرائیو کر کے سردیوں میں تو جا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایریا جو ہے جم جاتا ہے ٹھیک ہے ویسے روڈ جو ہے وہ گریول روڈ بھی آتی ہے دوسری بھی آتی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے موسٹلی جو فلائٹ کے ذریعے ہی جاتی ہیں آپ سے آخری سوال کہ ونی پیک کے دوران کیونکہ وہاں پہ آپ کی تقرری زیادہ عرصہ رہی ہاں جی چار سال چار سال, سال رہی کوئی ایسا واقعہ تبلیغ کے حوالے سے یا ایسا جو ہمارے خاص طور پہ غیرآمدی جو سامعین ہیں ان کے لیے باعث دلچسپی ہو یا باعث تقویت ہو, ہو کیونکہ ایک لمبا عرصہ وہاں پہ رہے وہاں کے لوگوں سے ملے وہاں پہ نیٹو امریکنز کی کافی آبادی ہے خاص طور پہ ونی پیک کے اندر Uh, اس سوالے سے اگر کوئی آپ واقعہ ہمارے سامعین کے مجھے پتہ ہے کہ میں نے آپ کو ایک دم یہ سوال آپ کے سامنے رکھا ہے لیکن یہ موقع ایسا ہے کہ ہم <تصف> یہ شیئر کر سکتے ہیں اپنے سامعین کے ساتھ وہاں پہ بیسکلی uh, جو جماعت ہے ہماری نئی جماعت ہے اور اتنی بڑی جماعت بھی نہیں ہے فائنینشل uh, سیچویشنز ہیں اور <تصفح> <تصفح> جو وہاں کے حالات ہیں اکانمی uh, نہیں اتنی اچھی اور موسم کی وجہ سے لوگ ویسے بھی وہاں پہ رکتے نہیں ہیں تو اس اسی وجہ سے جماعت کے جو افراد ہیں وہ بھی کم ہیں تو اس uh, جیسا ہمارے یہاں پہ پروگرامز ہوتے ہیں یا بڑی جماعتوں میں پروگرامز ہوتے ہیں ویسے تو سچ کوئی ایسے پروگرامز نہیں ہوئے لیکن جیسے جیسا جیسا uh, جیسے ہمیں توفیق ملتی رہی ہے ہم باہر بھی جا کے کرتے رہے ہیں تبلیغ کے فلائی پیمفلیٹ وغیرہ بانٹتے رہے ہیں ایک ہم نے پیمفلیٹ وغیرہ اسلام کے پیغام پہنچانے کے لیے وینی پیک سے دور بھی جو علاقے ہیں تقریباً سو کلومیٹر میٹر کے دوری تک ہم جاتے رہے ہیں ایک ہم نے وہاں پہ ہائی وے اڈاپٹ کیا تھا تو وہاں پہ ہم اس میں اس سال میں دو دفعہ اس کی جو ہے نا صفائی کرنی ہوتی ہے سولہ کلومیٹر کا جو ٹکڑا ٹکڑا ہے وہ ہم نے اڈاپٹ کیا تھا ابھی تک ہے ہمارے پاس اچھا. تو ایک دفعہ ہم وہ اس کی صفائی کر رہے تھے تو وہاں پہ आ, لوگ آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے یہ سٹی کے لوگ تو ہے نہیں تو بڑے اچھے مخلص لوگ بھی ہیں وہ ہانک بھی کر کے جاتے ہیں تھینکس بھی کر کے جاتے ہیں تو ایک جو ایک ہمارے پاس آ کے رکا اور اس نے یہ ہم سے پوچھا کہ آپ لوگ کون ہیں کیا ہیں کیا کرتے ہیں تو پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا بتایا بھی کہ یہ والنٹیر ورک ہے اس میں ہمارا کوئی مفاد نہیں ہے یہ سٹی کے لیے ہے اور ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم جہاں کے باشندے ہیں جہاں رہ رہے ہیں وہاں کی صفائی وہاں کی ہر کمیونٹی میں ہم جو ہے نا وہ ہیلپ کریں تو اس کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا تو اس نے کہا میں نے یہ یہاں پہ ونی میں کم از کم مجھے کافی عرصہ ہو گیا میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا وہ میئرز وغیرہ اگر کوئی مہم چلاتے ہیں وہ تو پولیٹیکل ان کی ہوتی ہے. ہے آپ لوگوں کا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے اور آپ لوگ یہ کر رہے ہیں تو اس نے آ, ہمیں اپنا نمبر بھی دیا اپنا کارڈ بھی دیا کہ آئندہ سے جب بھی آپ یہ کوئی ایسا پروگرام کریں گے تو آپ مجھے بلائیں اچھا اور وہ آئے اور پھر وہ آیا اور اسی دوران ایک فیملی تھی ہم نے وہ پروگرام مرکز کی طرف سے جو وہ چلی تھی میٹا مسلم فیملی جی جی میٹھا مسنف فیملی کے جو ساری ایمیز آ رہی تھی ہم مل رہے تھے لوگوں سے تو ایک فیملی تھی دور سے آئی تھی وہ تقریباً پچاس ساٹھ, ساٹھ کلومیٹر دور رہتی تھی تو وہ آئی جب وہ آ کے ملی یہ ایک دلچسپ چیز ہے وہ آنکھ جب ملی نا تو اس نے بتایا اس فیملی کو جس کے ساتھ ان کا ان کی ملاقات تھی تو بتانے لگے کہ جب ساری گفتگو ہوئی ان سے بات چیت ہوئی سارا ہاسپٹلٹی انہوں نے جب اچھی کی اور بہت خوش ہوئے آخر پہ جانے سے پہلے انہوں نے یہ بتایا کہ جب میں آ رہا تھا نا تو مجھے گاڑی کے لیے گیس چاہیے تھی تو میں گیس اسٹیشن پہ رکا تو ایک کیونکہ وہ گاؤں سے آ رہے تھے تو جی. گاؤں میں عموماً لوگ ہر ایک کو جانتے ہیں تو ان کا کوئی دوست آیا تو وہ پوچھنے لگا کہاں جا رہے ہو تو اس نے بتایا کہ میں فلاں فلاں جگہ جا رہا ہوں مسلمان کو ملنے کے لیے تو وہ ڈر گیا وہ کہتا ہے ایو اوکے اچھا کہ تم پاگل تو نہیں ہو کہ, کہ حالات دیکھو اور hmm. تم مسلمان کو اس کے گھر میں ملنے جا رہے ہو تو وہ کہتا ہے نہیں میں نے یہ اکسپریئنس کرنا میں دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے تو وہ پھر بھی آ گیا تو وہ کہنے لگا کہ آ کے میرا جو نظریہ تھا میرا جو بھی عقیدہ تھا وہ بالکل بدل گیا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ جو میڈیا میں دکھائی جاتی ہے چیز وہ اسلام کی ویسا نہیں ہے جیسی وہ دکھائی جا رہی ہے یہ اسلام تو بالکل اور چیز ہے اور اس نے یہ کہا کہ میں اپنے گھر جا کے مطلب اپنے جا کے یہی میسج جو آپ نے مجھے دیا ہے اس کی بھی تبلیغ کروں گا اور پھر اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں جو ہے دوبارہ آؤں گا اور اسی گاؤں سے اسی گاؤں سے ایک عورت کا مجھے فون آیا اور وہ کہنے لگی کہ جی جب سیرین فیملیز آ رہی تھی نا کینیڈا وغیرہ تو وہ کہہ رہی تھی اگر آپ لوگ مجھے ہیلپ کریں تو میں ایک سیرین فیملی آپ کے ذریعے سے اڈاپٹ کرنا چاہتی ہوں اور اس کو میں رہائش بھی دوں گی ایک گاڑی بھی دوں گی اس کو سب کچھ دوں گی اور وہ میری ذمہ داری ہوگی لیکن آپ مجھے ہیلپ کریں آپ کے ذریعے سے میں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کا میں نے یہ پروگرام سنا آپ کا یہ جو اسکیم جو آپ نے چلائی اور آپ کی تبلیغ ہمارے تک پہنچی ہے تو یہ چھوٹے موٹے ایسے کام وہاں پہ ہوتے رہے تھے ماشاء اللہ چھوٹے موٹے کام نہیں ایسے کام ہیں سامعین آپ سن رہے ہیں ذوالفقار علی صاحب کو جو ایک چار سال کا عرصہ بطور مشنری کے احمدیہ کے مشنری کے ونی پیک میں گزار کے آئے ہیں اور وہاں کے واقعات ہمیں بتا رہے ہیں اور ونی پیک جو ہے ونی پیک کینیڈا کا شرکن غربن یعنی مشرق و مغربے کا اگر آپ چلتے ہیں تو اس کا این مرکز ہے ہاں بالکل اس کا بالکل مرکز ہے جغرافیائی لحاظ سے جب آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو وہاں تختی بھی لگی ہوئی ہے کہ یو آر ایٹ دی سینٹر آف کینیڈا بالکل تو آپ جو واقعات سن رہے ہیں یہ کینیڈا کے مرکز سے سن رہے ہیں جہاں ہم میں سے اکثر لوگ نہیں گئے اور یہ صرف جماعت احمدیہ دیا ہے جس کو یہ سعادت ملتی ہے کہ وہ ایسی جگہوں پہ جا کے جہاں پہ ٹورانٹو والا تو گھر سے باہر نہ نکلے مائنس فورٹی فائیو کا مجھے ادھر بیٹھے ٹھنڈ لگنی شروع ہو گئی ہے اور وہاں پہ یہ لوگ جاتے ہیں اور جا کے اپنی زندگی دین اسلام کی خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں باہر نکلتے ہیں اور وہ پیغام اسلام کا امن کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو تمام اسلام عالم اسلام کی طرف سے ہوتا ہے اس میں اس بات کا فرق نہیں رکھا جاتا کہ انہیں بتایا جائے کہ یہ جماعت احمدیہ کی طرف سے ہے کیونکہ پیغام میں اسلام کے جو پیغام ہے اس کو دیا جاتا ہے ذوالفکار صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ذوالفکار صاحب آپ جو ہیں وہ نارڈرن آنٹیریو جو ہمارا ریجن ہے اس میں بطور مشنری کے خدمات جام دیتے ہیں اور جو وہاں کی ہماری جماعتی ضروریات ہوتی ہیں وہ ان کے ذمے آتی ہیں جزاک پروگرام کا گفتگو کا سلسلہ واپس عبد النور صاحب کی طرف موڑتے ہیں اس وقت کوئی فون نہیں ہے ای میل جو ہے وہ بھی اس وقت خالی ہے تو عبد النور راوید صاحب گفتگو پروگرام کے جو موضوع ہے سیرت النبی کے حوالے سے اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری اور جی. جیسے کوئی سوال آئے گا اس کو پھر ہم پروگرام میں شامل کریں ان جی انشاءاللہ ابھی ایک جو سوال کیا گیا تھا وہاں پہ تھوڑی سی تشنگی اس حوالے سے رہ گئی تھی کہ ایک سوال کا ایک حصہ <coughs> اس کا بظاہر وہ بات انہوں نے چھوٹی سی کی لیکن اس میں تمسخر کا رنگ پایا جاتا تھا کہ وہ والا فرشتہ جو حضرت مسیح محدیہ علیہ السلام پہ اترا اس کا نام ٹیچی ٹیچی تھا جی تو یہ اپنے اندر ایک تمسخر کا رنگ رکھتا ہے اصل میں بات ایسی ہے ہی نہیں ٹیچی ٹیچی نام کا کوئی بھی فرشتہ حضرت مسیح محدود علیہ السلاۃ والسلام پہ کوئی وہی کوئی الہام یا کوئی خبر لے کر نہیں آیا یہ ایک جھوٹی بات ہے جو جماعتِ احمدیہ پہ منسوب کی جاتی ہے اور پھر میں دوبارہ وہی یہ عرض کر دوں کہ وہ جب لکھی پڑھی باتیں کی جاتی ہیں تو اس میں جو اصل باتیں ہوتی ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے اور جو غلط رنگ ایک چڑھایا جاتا ہے جس بات پہ وہ سامنے پیش کی جاتی ہیں اور جس کے جو نتائج ہیں وہ بڑے دور تک پہنچتے ہیں اب میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ یہ اعتراض آیا کہاں سے اور یہ بن کیا گیا اور جو ہمارے ہم سے نفرت کرنے والے بھائی ہیں ہمارے وہ باتوں کو توڑتے اور مروڑتے کیسے ہیں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت مسیح محمد اسلام کو پیسوں کی ضرورت پڑی اور اس زمانے میں آپ کو پتا ہے وسائل جس قسم کے ہوا کرتے تھے تو لنگر کھانے کے لیے بعض چیزیں تھیں اس کی فوری طور پہ ضرورت تھی اور اس کے لیے رقم فوری وہاں پہ مہیا نہیں تھی تو حضور خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ نما آدمی جس نے اپنا نام ٹیچی بتایا ٹھیک میں دوبارہ یہ عرض کروں خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ نما آدمی جس نے اپنا اس کا نام اس نے اپنا نام ٹیچی بتایا تو خواب میں ہم تو ویسے کسی بندے کو کہہ دیتے ہیں کہ یار تو, تو فرشتہ ہے تو وہ انسان فرشتہ تو نہیں بن جاتا اور دوسرا خواب میں دیکھنا اور پھر اس کا اظہار کرنا کہ ایسا فرشتہ سیرت معلوم ہو رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جو شخص ہے وہ شاید کوئی فرشتہ ہے ٹی کے معنی جب ہم دیکھتے ہیں تو لغت کے اعتبار سے جو پنجابی کی لغت ہے اس کا مطالعہ کر کے دیکھنے تو اس کا نا اس کا مطلب ہے وقت پر آنے والا وقت مقررہ پر آنے والا تو یہ ایک اشارہ تھا یہ جو بات تھی وہ عین وقت پہ اس میں پوری ہوئی کوئی شخص آپ کو خواب میں دکھایا گیا جو اپنی سیرت کے اعتبار سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے فرشتہ ہے جیسے ہم عرف عام میں کوئی بھی نیک ہمارے سے کوئی کام کرے تو کہتے ہیں کہ یار تم تو میرے لیے فرشتہ بن کر آئے ہو یا فلاں بزرگ بڑا فرشتہ سیرت معلوم ہوتا ہے یا فرشتہ نما <تصفح> ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ فرشتہ بن گیا ہے وہ تو یہ ساری بات ہے اب اس کو جب توڑا جاتا ہے مروڑا جاتا ہے تو وہ بن ایسے جاتا ہے کہ مرزا صاحب پہ نوز بلّہ کوئی ایسا فرشتہ نازل ہوا جس کا نام ٹیچی ٹیچی تھا تو یہ تمسخر اور اس کے اندر ایک جو ہنسی اور مذاق اور ٹھٹھا اس کا پہلو ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کا جواب دینا اس طرح کا ضروری نہیں تھا تو اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بات بیان کی ہے جزاکم اللہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ عبد النور عاوید صاحب تشریف فرما ہے سیرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے آپ کے سوالات اور ان کے جوابات اپنا سوال پیش کرنے کے لیے نمبر نوٹ کریں فور ون سکس فور کے علاقے سے باہر ہیں تو پورے شمالی امریکہ میں کام کرنے والا ہمارا نمبر 1855 ایٹ فائیو ای میل کے ذریعے اگر آپ سوال بھیجنا چاہیں تو ہمارا پتہ کیو یعنی کوشچن آنسر اسلام کیو یعنی کوششن اسلام سی تینوں صورتوں میں اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھیں تاکہ ہم آپ کے تعارف کے ساتھ آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں پسند کریں کہ آپ کا نام نہ لیا جائے تو ذکر کر دیں اگر ٹیلی فون پہ ہیں تو اظہر احمد صاحب کنٹرولز پہ ہیں ان سے ذکر کر دیں اور اگر ای میل ہے تو اس میں ذکر کر دیں ہم شہر کے حوالے سے آپ کے سوال کو پروگرام میں شامل کریں گے اسی طرح اگر آپ اس پروگرام کی نشریات براہ راست نہیں سن پاتے یا آپ اپنے کسی پیارے کو یہ پروگرام دوبارہ سنانا چاہیں یا خود سننا چاہیں تو ہمارا پتہ voiceofislam.ca آف voice جہاں نہ صرف یہ پروگرام بلکہ صاحب کا پروگرام کی ریکارڈنگ جو ہے وہ بھی سن سکتے ہیں سامعین آپ کے مشورہ جات آپ کے محبت برے پیغامات آپ کی شکایات ہماری کمزوریوں کی نشاندہی ہمارے اکثر سامین کرتے ہیں آپ جہاں بھی ہیں چاہے براہ راست سنتے ہیں یا انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنی حفاظت میں رکھے پوری ریڈیو ایم دیا کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں یہاں سارے رضا کار کام کرتے ہیں ان کے لیے ان کے گھر والوں کے لیے اچھی اور دعاؤں کی درخواست ہے گفتگو کا سلسلہ جاری عبد النور آابد صاحب کے ساتھ سیرت آن حضرت صلی اللہ علیہ علیہ کے حوالے سے جی جی اپنے موقع دیا حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام حضرت بانی جماعت احمدیہ پہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے کے نوز خلاف جا کر کوئی بات لکھی ہے تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو تحریرات ہیں حضرت مسیم علیہ صلاۃ کی لکھی ہوئی وہ میں آپ کے سامنے بعض پیش کرتا ہوں چونکہ پروگرام بھی سیرت کا ہے اور سیرت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اس حوالے سے میں آپ کے سامنے بعض باتیں رکھتا ہوں حضور فرماتے ہیں وہ اعلیٰ درجہ کا نور وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا یعنی انسان کامل کو وہ ملائک میں نہیں تھا نجوم میں نہیں تھا کمر میں نہیں تھا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 ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا جو حسب مراتب ان اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں اور یہ شان اور اکمل اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید ہمارے مولا ہمارے حادی نبی امی صادق و مسدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی گئی ہے کیا نرالا رنگ ہے حضرت مسیح مودیہ السّلّۃ وسلم کی تعریف کرنے کا پھر حضور فرماتے ہیں میں ہمیشہ تعجب کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ عربی نبی جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہزار ہزار درود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 وہ توحید جو دنیا سے گم ہو چکی تھی وہی ایک پہلوان ہے جو دوبارہ اس کو دنیا میں لایا اس نے خدا سے انتہائی درجہ پر محبت کی اور انتہائی درجہ پر بنی نو کی ہمدردی میں اس کی جان غداز ہوئی اس لیے خدا نے جو اس کے دل کے راز سے واقف تھا اس کو تمام انبیاء اور تمام اولین اور آخرین پر فضیلت بخشی اور اس کی مرادیں اس کی زندگی میں اسی کو دیں وہی ہے جو سچ چشمہ ہر ایک فیض کا ہے اور وہ شخص جو بغیر اقرار اور افاظہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے وہ انسان نہیں بلکہ ذریت شیطان ہے سامعین یہاں پہ تھوڑا سا لہجہ غور کریں ایک منٹ کے لیے غور کریں کہ حضور فرما کیا رہے ہیں اس کو اگر آپ غور سے سن لیں گے تو حضرت مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلاۃ والسلام پہ جو اعتراض کیے جاتے ہیں وہ آپ کریں گے نہیں اور اس کی وجہ یہ ہے حضور فرماتے ہیں وہی ہے جو سرچشمہ ہر ایک فیض کا ہے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور وہ شخص جو بغیر اقرار اور افاظہ اس کے کسی فضیلت کا دعویٰ کرتا ہے یعنی ان کو چھوڑتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے کہ جو کچھ مجھے ملا وہ صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی وجہ سے ملا ہے ان کی محبت میں گم ہونے کے, با... کے بعد ملا ہے تو وہی شخص ہے جو انسان کہلانے کے قابل ہے اگر تو وہ ایسا دعویٰ کرتا ہے جو اقرار کے بغیر ہے اور اس کا اقرار نہیں کرتا تو فرماتے ہیں وہ انسان نہیں بلکہ ضروریت شیطان ہے کیونکہ ہر ایک فضیلت کی کنجی اس کو دی گئی ہے ہر ایک معرفت کا خزانہ اس کو عطا کیا گیا ہے جو اس کے ذریعے سے نہیں پاتا وہ محروم اضلی ہے ہم کیا چیز ہیں اور ہماری حقیقت کیا ہے ہم كافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اس نبی کے ذریعے سے پائی زندہ خدا کی شناخت ہمیں اس کامل نبی کے ذریعے سے اور اس کے نور سے ملی اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اسی بزرگ نبی کے ذریعے سے ہمیں میسر آیا اس آفتاب ہدایت کی شعا دھوپ کی طرح ہم پر پڑتی ہے اور اس وقت تک ہم منور رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے مقابل پر کھڑے ہیں نہایت شاندار اقتباس ہے حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلۃ والسلام کا جس میں حضرت مسیحم علیہ السلات وسلام فرماتے ہیں کہ میرا اپنا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے وہ صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاط ان کی مطابت ان کی محبت میں حاصل ہوا ہے ایک شعر ہے بڑا مشہور کہ آ... ابھی میرے ذہن سے وہ نکل گیا ہے بہرال چلیں آئے گا تو میں اس کا ذکر کر دوں گا نہیں ایک اور ہے ہاں جی ہاں بالکل وہ اپنے آپ کو تو بالکل کچھ مانتے نہیں ہیں بلکہ وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہی ہے کہ یہی ہے فیصلہ کہ حضور ہی کی ذات ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں وہ وہ شعر تھا کہ شاگرد نے جو پایا استاد کی بدولت ہے احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے کتنا زبردست شعر ہے کہ اپنے آپ کو شاگرد مانتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد مانتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے یا خلیفہ ثانی کا یہ شعر ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مرزا صاحب کو حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے الگ کر دیا جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا پھر آگے وہ لکھتے ہیں تریک قلوب ایک کتاب ہے بڑی عارفانہ اور عالمانہ کتاب اس میں ظور فرماتے ہیں اے تمام وہ لوگوں جو زمین پر رہتے ہو اور اے تمام وہ انسانی روح ہو جو مشرق اور مغرب میں آباد ہو میں پورے زور کے ساتھ آپ کو اس طرف دعوت دیتا ہوں کہ اب زمین پر سچا مذہب صرف اسلام ہے اور سچا خدا بھی وہی خدا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے اور ہمیشہ کی روحانی زندگی اور ہمیشہ کی روحانی زندگی والا نبی اور جلال اور تقدس کے تخت پر بیٹھنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی روحانی زندگی اور پاک جلال کا ہمیں یہ ثبوت ملا کہ اس کی پیروی اور محبت سے ہم روح القدس اور خدا کے مکالمہ اور آسمانی نشانوں سے انعام پاتے ہیں اپنی ذات کی نفی کی ہے یہاں پہ جس طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تم تو ہبون فتح بھی اونی کہ اے محمد ان لوگوں کو کہہ دے کہ اگر تم خدا سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری پیروی کرو یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نتیجہ کیا ہوگا یحب کو ملا اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرنے لگے گا آج دنیا میں اگر کسی نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اپنی محبت میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ و کے ساتھ ہے اگر وہ کامیاب ہے یا وہ ناکام ہے یا اس کی محبت سچی ہے یا اس کی محبت جھوٹی ہے اس کا اللہ تعالی نے کسوٹی ہمارے سامنے یہ رکھی کہ اللہ تعالی اس سے محبت کرے گا جس کی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ و کے ساتھ سچی ہوگی آج ہمارے دشمن یہ اٹھ کے بتا دیں یا ایسے لوگ یہ اٹھ کے بتا دیں کہ وہ حضرت مسیح مودو السلام کے ساتھ جو تائید تھی کیا وہ دوسروں میں نظر آتی ہے؟ جزاک ملا آپ سن رہے ہیں پروگرام ریڈیو احمدیہ جس میں آج ہمارے ساتھ محترم عبد فرما شریفر ہمارے ساتھ کامران صاحب لائن پہ ہیں ان کی کال لیتے ہیں کامران صاحب السلام علیکم جی کامران صاحب السلام علیکم آپ ایر پہ بات کیجئے جی جناب جی جی آپ ایر پہ بات کیجئے یہ جو کیجیے سنا رہے ہیں کہ فیض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علیہ وسلم. سے حاصل ہوا یہ, کبھی؟ کیا یہ فیض کا کام ہو جائے گا قیامت تک جب نماز روزہ ہر چیز ان کے تھرو آئیے تو مرزا صاحب کا کیا کام تھا دوسری چیز یہ ہے کہ آج میں میں پوری دنیا میں مشہور کر دوں میں دوستوں میں کہ جی میں بل گیٹ کا شاگرد ہوں میں بل گیٹ کا شاگرد ہوں وہ بل گیٹ خود بھی تو بولے استاد یہ میرے شاگرد ہے بولنے کو تو گھر کوئی بول دے گا میں اس پر میرے مجھے کیسے بل گیٹ سے الگ کر سکتے ہو उसता मैं तो सबको बोलता वो मुझे नहीं जानता जी शुक्रिया जी जनाविदी इन्होने जो पहले इतराज़ किए थे उनका जब हमने जवाब दिया तो उस पे बिल्कुल नहीं आए और उसी तरह की वो जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूं की लिखी पड़ी बातें होती हैं اور چپٹی چپائی باتیں وہ کرنے کا ہمارے بعض جو دوست ہیں ان کو شوق ہے تو فیض تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری ہے اس سے کون انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرما دیا کہ کل انکن تم تو ہبون اللہ فتح اللہ کہ جو کچھ پاؤ گے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا چاہتے اور زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگ جائے انسان سے انسان اللہ تعالیٰ سے کامل محبت کرے انسان کا خدا تعالیٰ سے تعلق ہو جائے یہی انسان کی حقیقی نجات ہے اس دنیا میں اور اسی سے وہ کامیاب ہو سکتا ہے اور وہ کس طور سے ملنی ہے وہ کس طرح ملے گی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ملے گی اس کی پیروی کے بجوز آپ پورا قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لیں سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے قرآن کریم کی آیات بھری ہوئی ہیں بسم اللہ الرحمن رحم و میت اللہ و رسول کہ جو اس رسول کی اطاعت کرتا ہے ان, اس, اس کو انعامات سے نوازا جائے گا چار انعاموں کا ذکر کیا من النبیین نہ و صدیقینہ و شہدا و صالحین کہ وہ نبیوں میں سے ہوگا صدیقوں میں سے ہوگا شہداء میں سے ہوگا صالحین میں سے ہوگا اور یہاں پہ تمام مفسرین اس بات کو لکھتے ہیں کہ یہاں پہ مراد جو اررسول سے ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے آپ نے دوسرا تصر غیر رنگ میں یہ بات کر دی کہ شاگرد جو مرضی ہے میں کہتا رہوں کسی کو مرضی کہتا رہوں آپ نے شاید حادیث کا مطالعہ نہیں کیا جس میں آ, آ حضرت صلی اللہ علیہ ول وسلم اپنے جو حضرت مسیحم علیہ سات و اسلام یا آنے والے ہیں ان کی کیا کیا نشانیاں بتاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ میرے جو طریقے کار ہے اس پہ ہو گئے ماں انا علیہ و صحابی جماعت کے بارے میں پوچھا گیا نا کہ وہ اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ سچا ہوگا فرمایا کہ میں جس روش پہ چل رہا ہوں اس روش پہ چلے گا اور اس کے جو ماننے والے ہیں وہ اس روش پہ چلیں گے جس پہ وہ جو میرے صحابہ چلتے رہے ہیں تو یہاں پہ اقرار تو ہو گیا پتہ تو لگ گیا کہ فلاں بندہ جو آئے گا اور اس کی روش پہ چلے گا تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پھر جو نشانیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہیں وہ تمام بھی پوری ہوئی ہیں تو اس بات کی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ ایک ڈھکوسلہ تھا جو کر دیا جو بات آئی تھی وہ سامنے پیش کر دی اصل میں جو دلیلیں پہلے دی ہیں جو بات بنتی تھی اس کی طرف میں آپ سے دوبارہ درخواست کروں گا کہ جہاد کا یا اس زمانے کے علماء کے بارے میں جو آپ نے باتیں کی تھیں اس کی طرف واپس آئیں تو تاکہ پھر میں آپ سے بات کر سکوں یہ تو کوئی دلیل نہیں ہوئی کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہیں کہ وہ میرا شگرد ہے تو روایات بھری پڑی ہیں آپ اس میں دیکھ لیں خدا تعالیٰ محبت کی نشانی کیا ہے خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اطاط کرو گے اللہ تعالیٰ محبت کرے گا اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی کہ حضرت مسیح ماؤد علیہ السلات وسلام ہر مقام پہ ہر جگہ پہ فتح یاب ہوئے ہیں کامرانی اور کامیابی حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلط کا ہی مقدر ٹھہری ہے اس سے بڑھ کے نشانی آپ کیا چاہتے ہیں اور یہ وہ نشانی ہے جو اللہ تعالی ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اس کی ضد پہ اگر کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں لیکن جو خدائی نشانی ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ تن حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلط والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم تھے اور پیروی کا دم بھرتے تھے اگر اس کے خلاف کوئی بات ہے تو وہ آپ پیش کریں یہ کیا بات ہوئی کہ کیا اس نے کبھی کہہ دیا تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی جو دلیل ہے اس سے بات ثابت کریں اور وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو صداقت کی دلیل ہے حضرت مسیم علیہ صاحب والسلام کی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تائید ساتھ تھی اور اللہ تعالیٰ کی تائید ساتھ تھی وہ اس وجہ سے تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللّہ علیہ و کی کامل پیروی تھی اگر کامل پیروی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ان کو شاگرد نہ مانتا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو استاد نہ مانتا تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ تائید کیوں کرتا ان کی اللہ تعالیٰ کو اپنے سے زیادہ تھوڑا سا کریڈٹ دینے کی کوشش تو کریں دیکھیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں بھی کچھ کام ہے سن رہے ہیں, پروگرام ریڈیو احمدیہ, جس میں آج ہمارے ساتھ عبد الوراب ہمارے پاس آٹھ ہیں اور ہمارے کچھ سامیں ہولڈ پہ ہیں ہم ان کی کال لیتے ہیں لیکن پیش کی معذرت کے وقت کی رعایت کے ساتھ ہم کوشش کریں گے ان کے سوالات کے جوابات دینے کے اگر وہ نہ ہو سکا تو پھر ہماری معذرت انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں ان کو دوبارہ دعوت دیں گے کہ وہ اسی سوال کے ساتھ دوبارہ تشریف لائیں خود اس سوال کا جواب اس پروگرام میں دے دیں گے پہلے نمبر پہ ہیں اقبال صاحب ساگا سے ان کی کال لیتے ہیں اقبال صاحب السلام علیکم السلام جی جناب آپ ایر پہ بات کیجیے جی جناب دیکھیے ابھی یہ سوال سامنے کیا تھا آپ نے دیکھا جواب اس کا دینے کی اپنے حساب سے کوشش کی ہے پھر ابھی بات یہ ہے کہ جب آپ نے ایک امتی تو کہلا سکتا ہے کوئی شخص لیکن شاگرد کیسے کہلا سکتا ہے کسی بھی نفی کے وفات کے بعد مطلب میں کہہ دوں کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شاگرد ہوں بھائی آپ امتی کہیں چلے مان لیا شاگرد تو نہیں کہہ سکتے شاگرد کہنے کا کیا وہ شاگرد تو زندہ ہوتا ہے استاد موجود ہو تو ہے ورنہ شاہ کیا شاگردی کیا استادی دوسری بات اگر دوسرا ایک سوال कर کر دوں کہ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ وا... کے جو نبی ہیں ان پہ وہی کس زبان میں آتی تھی کیونکہ محمد علیہ السلامۃ السلام کے اوپر تو نبی ان کی اپنی زبان میں آتی تھی اور آپ کا جو نبی ہے ان जो کس مطلب جو ہے ان پر جو, آ... جو کلام ہوتا تھا وہ کس زبان میں ہوتا تھا پنجابی میں ہوتا تھا کسی اور زبان میں چلیے بہت شکریہ آپ کا اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں جیسا جی وعلیکم السلام جیسے اسی موضوع میں بات ہوئی جی جو چیز خراب ہو جائے خراب ہو جائے یا مشینری تو مکینک چاہیے اسی تو اسلام کی روح بیان ہے اور کوئی, نہ کوئی دے. امام تو چاہیے تھا نا مگر اور تولو تو تو تو جی السلام کامران کامران علیکم آپ کیجیے جی ہاں جی جی کامران دوبارہ رسول وسلم جی جی کی حدیث ہے بخاری میں ترمیزی میں کیسا میں کے قدرت قدرت میں میری جان ہے قبضہ قدرت, قدرت میں میری جان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم پھر نازل ہوں گے عیسیٰ ابن مریم بتا دیا اب آپ اپنے طور پر سوچ لیں آپ اپنی جائدت آپ بول دے تمسیل جی تارک صاحب وقت کی ریایت سے میں نے ارز کیا تھا کہ ہم جتنے سوال لے سکے آپ کا سوال کافی تفصیل سے انہوں نے جواب دے دیا اس لیے معذرت کے ساتھ آپ کا سوال ہم اس پروگرام میں شاملی صاحب ہاں جی ان کا جواب بڑی تفصیل سے ہم نے اسی پروگرام میں دیا وہ دوبارہ دوبارہ اس چیز پہ آ رہے ہیں اور میں مناسب سمجھتا نہیں ہوں کہ ان کا دوبارہ اس بات کا جواب دیں وہ آلریڈی ہو چکا ہے ٹھیک ہے اقبال صاحب نے جو فرمایا ہے کہ آپ نے اپنے حساب سے سمجھانے کی کوشش کی ہے ہر بندہ اپنے حساب سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ نہیں دیتا ہم یہاں پہ اپنے حساب سے سمجھانے کی ہی کوشش کرتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سمجھاتے ہیں قرآن کریم سے ہم سمجھاتے ہیں احادیث مبارکہ سے لیکن وہ بات ہمارے بعض صاحبان ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتی تو چلیں دوسری طرف ہم چلتے ہیں کہتے ہیں کہ امتی تو کہلا ہی نہیں سکتا کہ وہ شاگرد ہیں تو شگرد کے لیے تو استاد کا حاضر ہونا ضروری ہے تو میں تو نہیں سمجھتا اس چیز کو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں حضرت صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد ہوں اور استاد کے لیے حاضر ہونا یا شاگرد کے لیے اس کا فاصلے پہ ہونا یہ تو کوئی معیار نہیں ہے یا آپ کا خود ساختہ معیار ہے اگر اس قسم کا آپ کا کوئی اس کی کوئی دلیل قرآن کریم سے نکلتی ہے تو وہ آپ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی ہمارے معلومات میں بھی اضافہ ہو جائے گا دوسری آپ نے بات کی کہ حضرت صلی, صلی اللہ علیہ وسلم کو علیہ وسلم علیہ وسلم. تو کسی اور دوسری زبان میں الہام نہیں ہوا تو اردو میں ہوئے پنجابی میں ہوئے تو حضرت مسیم علیہ السلام کو اردو میں بھی الہام ہوئے ہیں عربی میں بھی ہوئے ہیں انگریزی زبان میں بھی ہوئے ہیں عبرانی میں بھی الہام ہوا ہے اور پھر آپ نے فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کسی اور دوسری زبان میں نہیں ہوا تو غالباً میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ اگر روایات کی کتاب اٹھائیں اور آ, آ, مطالعہ کریں تھوڑا سا تو ایسے حوالے بھی ملتے ہیں جس میں آن حضرت صلی اللہ, صلی, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فارسی میں الہام ہوا ہے اور جس پہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ این مشت گر نہ بخشم چیکم کہ اگر یہ مٹھی بھر لوگ ہیں ان کو میں نہ بخشوں تو میں کیا کروں ان کا تو اس بات کو منسوب کیا جاتا ہے مفسرین کی طرف کی طرف سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم, اللہ علیہ وسلم تو یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ کسی اور زبان میں نہیں ہوا تو پھر حضرت مسیم علیہ صاحب کو بھی نہیں ہونا چاہیے یہ تو کوئی کوئی دلیل نہیں بنتی ہاں اگر کوئی ایسی بات ہے تو ہمیں قرآن کریم سے دکھا دیں آ, اگر نہیں ہے تو پھر اس میں آ, کوئی مذائقہ نہیں ہے جی اور اس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے عبد النور آبد صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں آنے کا ہمارے سامنے ان کے سوالات کے جوابات دینے کا اسی طرح ذوالفقار صاحب آپ کا شکریہ آپ آئے اور پروگرام میں رہے آخر تک اظہر احمد صاحب کنٹرولز پہ تھے ان کا شکریہ اور سب سے زیادہ سامین آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے آپ میں سے اکثر بھاری اکثریت جو ہے وہ خاموش سامنے کے طور پہ سنتی ہے لیکن آپ کے آپ سے گزارش کہ اپنے مشورہ ہماری کمزوریوں کی نشاندہی پروگرام کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اسی طرح کون سا موضوع ہے جس پہ آپ چاہیں گے کہ ہم آگے پروگراموں میں اس کو زیر گفتگو لائیں ان گزارشات کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے مقرر نظیر اور اظہر عم صاحب کو اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ احمدیت زندہ بار. احمدیت زندہ بار. احمدیت زندہ بار. احمدیت زندہ بار. احمدیت زندہ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 ہم سلام کردم دنیا میں لہرائیں گے کاٹے چاہے لاکھ بچاد کدم بڑھاتے جائیں گے احمدی زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد احمدیت